ان لمبا میں سورت فاطر کا ربر صورت سبا سے میں آپ کو لکھوا چکا ہوں سورت صبح میں ان شبہات اور اشکالات کو دور کیا گیا جو مشرقین کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے فرشتوں کے بارے میں جنات کے بارے میں انبیاء کے بارے میں ان شبہات کو وہاں دور فرمایا اور صبا سے قرآن پاک کا مضامین کے لحاظ سے چوتھا حصہ بھی شروع ہو رہا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں نہ دنیا میں نہ آ اب صورت فاطر میں ترقی کر کے بطور نتیجہ یہ کہا جائے گا کہ جب اس کے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں تو پھر مسائل میں صرف اسی کو پکارو صورت فاطر کا مضمون کیا ہوگا کہ پکار کے لائق صرف وہ اللہ ہے یہ اس کا مرکزی مضمون ہے اس پر گیارہ عقلی دلائلوں گے اور ایک دلیل وہی ہوگی تین جگہوں پہ اللہ ہمراہ دلائل کا پیش کریں گے دورۂ تفصیل کے جس مقام پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں یہ تقریباً تمام قرآن پاک کا خلاصہ نچوڑ اور رب جو ہے مضامین کے لحاظ لہذا اس میں ایک تو اپنی حاضری پوری رکھیں اور اسے سمجھنے کی پوری کوشش کریں صورت صبا کا مرکزی مضمون کیا ہے نفی شفاعت غالبہ اور سورت فاتر کا مرکزی مضمون کیا ہے پکار کے لائق صرف و یہ دو بنیادیں مبدہ ہیں اور آنے والی صورتیں انہی پہ کھڑی ہیں لہذا ان دونوں کا مضمون آپ نے ذہن میں رکھنا ہے الحمدللہ تمام صفاتیں علوحیت اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا آطری سماوت پہلی عقلی دلیل ہے اور الحمدللہ مرکزی مضمون ہے لاک رسلح بنانے والا فرشتوں کو رسولن پیغام رساں جو پروں والے ہیں دو دو پر تین تین پر اور چار چار پر یزید و فرخل کے معیشت پیدا کر زیادہ کرتا ہے بناوٹ میں جو چاہے یعنی چار پروں سے بھی زیادہ جس طرح جبریل امین کے چھ سو پر ہیں ان اللہ علا کل شعی قدیر یہ یزید و فرخل کے ساتھ محسوس نہیں ہے فاتر جائل الملائکہ سب کے ساتھ ہے بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے ماںفت اللہ الرحمٰ دوسری عقلی دئی جو کھول دیتا ہے اللہ لوگوں کے لیے کوئی رحمت کا خزانہ فلاں منصلہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ومایم سکھ اور جس چیز کو روک لے فلاں مرصل اللہ باز ہی تو اس کو کھولنے والا کوئی نہیں اس کے روکنے کے بعد عطا کرنے والا کسی چیز کو روک دینے والا صرف وہی ہے تو پھر پکار کے لائق بھی وہی ہے باہول عزیز الحکیم یا سکرنعمت اللہ علیہ یہ اس طرح کی جو آیتیں قرآن پاک میں آتی ہیں جن میں اللہ کسی نعمت کا ذکر کرتے ہیں اس کو حضرت صاحب کہتے ہیں ترغیب یعنی اس طرح کی آیتوں سے اللہ لوگوں کو ترغیب دینا چاہتی ہیں کہ میں نے تم پہ اتنا انعام کیا ہے تو تم میری بات کو مانو اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر حل من خالق غیر اللہ دلیل عقلی تیسری کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو روزی دیتا ہو تم کو آسمانوں سے اور زمین سے یعنی خالق بھی میں ہوں اور رازق بھی میں ہوں تو پھر پکار کے لائق بھی میں ہی ہوں لا الہ اللہ سمر دلائل اور داو سورت فناتو فکون تُس رفون پھر کیا وجہ ہے کہ تم توحید کو چھوڑ کے شیرت کی طرف پھرے جا رہے ہو جبکہ خالق اور رازق بھی اللہ کو مانتے ہو وہی اوپیبو کا تسلی اگر یہ آپ کی تکلیف کرتے ہیں بس کئی رسولوں کی تکلیف کی گئی آپ سے پہلے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہی اللہ ترجیح علمور اور ہر ایک امور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور ہر ایک کو اس کی عمل اس کے عمل کے مطابق یزا دے دے گا یا الناس تخویف اخرویہ دعوے کو منوانے کے لیے اللہ گاہے بگاہے صورت میں دراوے سناتے رہتے ہیں اے لوگوں بے شک وعدہ اللہ کا قیامت والا حکن سچ ہے بس نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو دنیا کی زندگی یہاں مغرور ہو جاؤ دنیا کی زندگی میں اور قیامت کو بھول جاؤ اور نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو اللہ کے معاملے میں الغرور دھوکے بعد شیطان غرور مصدر ہے دھوکہ دینا یہ غرور ہے دھوکہ دینے والا ان شیطان القم ادو بون بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پتخو ادوا بس اس کو اپنا دشمن سمجھو ان نمای علت ہے شیطان کی دشمنی کی اس کو بیان کیا بے شک شیطان بلاتا ہے اپنی جماعت کو لے یقونوں میں اصحاب سعید تاکہ وہ ہو جائیں جہنمیوں میں سے تو دشمن ہے اور جہنم کی طرف بلا رہا ہے اللہ دینہ کا تخلیف ہے اور ساتھ ہی بشارت ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب شدید ہے جو لوگ ایمان لائے عمل کیے ان کے لیے مغفرت حجر کبی ہے آفا من ہوئے نہ لہو سو اعمال زجر بھی ہے اور نبی پاک کے لیے تسلی بھی ہے کیا پس وہ آدمی جس کے لیے مزین کیے گئے اس کے برے عمل یعنی برے عمل اسے اچھے نظر آتے ہیں جیسے مشرقین اور مبتعین پس وہ آدمی جس کے لیے مزین کیے گئے اس کے برے عمل حسنن، پھر وہ سمجھتا ہے ان کو اچھا جزا معذوف ہے جی اس آدمی کو کون ہدایہ دے سکتا ہے پس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے میں شاہ معنی اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے کون منیر فلا تزاب نفس ول پس نہ گھلے پس نہ چلی جائے تیری جان ان کے لیے حسرات ان فرتے افسوس سے کم سے کہ یہ مانتے کیوں نہیں ہدایت پہ کیوں نہیں آتے اتنے واضح دلائل سمجھتے کیوں نہیں ہیں یہ سوچ سوچ کے افسوس میں کہیں آپ جان نہ کھو دیں انسنا اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں ہمارے پاس آئیں گے تو ہم پوچھ لیں گے آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے واللہ ولہ ارسل ریاح دلیل اکلی چوتھی اور اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بعد مرنے کے یعنی بنجر ہونے کے, بے آباد, ہونے کے بے آباد ہونے کے برائے اس باتیں اسی طرح ہے جی اٹھنا جس طرح زمین سے فصلیں باہر نکل آتی ہیں اسی طرح قیامت کے دن مردے قبروں سے نکلیں گے منکانہ یرید الرز آ ایک اشکال اور ایک وہم کا جواب ہے عزت غیر اللہ کی پکار میں ہے بڑی بڑی گدیاں ہیں بڑے بڑے مدرسے ہیں وہ جو گدی نشین ہیں ان کے پاس بڑی بڑی کاریں ہیں کوٹھیاں ہیں آرام ہیں بازار میں آتے ہیں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں گھٹنے چھوتے ہیں ہاتھ چومتے ہیں ان کا کہا مانتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں عزت تو غیر اللہ کی پکار میں جواب دیا من جور یرید الاضحیٰ جو آدمی عزت چاہتا ہے جمییا بس اللہ ہی کے لیے ہے عزت ساری کی ساری متب اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کل میں لا الہ الا اللہ مراد اس سے اللہ کی سفات ہیں کل میں طیبہ ہے ومال سالہ یار حضرت صاحب یر کا مینا کرتے ہیں یک اور آما لال جو ہے اس کو اللہ قبول کرتا ہے اور ایک معنی یہ ہے آما لے جو ہیں جن کو اٹھاتا ہے القلم طیب کلم طیب جو ہے نا وہ ان امال کو اٹھاتا ہے یعنی عمل سالے مواحد کے قبول ہوتے ہیں مشرق کے قبول نہیں ہوتے ولدین یم کروں سیاد تخویف اخرویہ ہے جو لوگ فریب کاریاں کرتے ہیں اشیات برے کاموں کے لیے شرک کے لیے کفر کے لیے بے حیائی معاشرے میں پھیلانے کے لیے ان کے لیے عذاب شدید ہے اور مکر ان لوگوں کا ہوا یبور یبتل بیکار اور باطل ہو جائے گا واللہ خلقکم من دلیل اقلی پانچویں دی اور اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے یعنی آدم من پھر نسل جاری فرمایا تو پھر نطفے سے سما جال ادوا جا پھر کر دیا تم کو نرمادا ادوا جا جوڑے جوڑے وما تہم اونسا اور نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اپنے پیٹ میں ولا تضا اور نہیں جنتی کوئی مادہ اللہ بلمی ہی مگر اس اللہ کے علم کے ساتھ دعوے کی دونوں جزیں اس دلیل میں آ گئی تھی ہما کن بھی اللہ ہے ہمادان بھی اللہ ہے وما یو امر عمر اور نہیں عمر دیا جاتا نہیں عمر دی جاتی کسی طویل العمر کو اور نہیں کم کی جاتی اس کی عمر اللہ فی کتاب مگر یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے نظال کار اللہ یسی اور یہ بات اللہ پہ آسان ہے مشکل نہیں ہے کہ کس کو کتنی عمر دینی ہے مایست بحران دلیل اکلی شتی ہما کن اللہ ہے نئی برابر دو دریا ہادہ ازمن یہ میٹھا ہے خوراکن بہت شیریں پیاز بجھانے والا شراب ہوں اس کا پینا بڑا خوشگوار ہے وہا مل اور یہ دوسرا جو ہے سخت نمکین ہے اجاجن بہت کھاری ون تا کلن الحمتری اور دونوں سے تم کھاتے ہو گوشت تازہ پانیوں کے ذائقے میں فرق ہے لیکن اس کے اندر جو ہم نے مچھلیاں پالی ان کے ذائقوں میں ہم نے فرق نہیں آنے دیا دونوں سے تم کھا رہے ہو مچھلی اطلاع دو پہ ہو گیا جی کلونا قل حالانکہ پیچھے البہران ہے اور تم نکالتے ہو دریاؤں سے زیور تل بسنا جس کو تم پہنتے ہو موتی ہیں ہیرے ہیں برل فلکا اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو مواخیرہ جو پانی کو چیتی ہوئی چلی جا رہی ہے لے تب تک تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل یعنی تجارت ادھر کا سامان ادھر لے جاؤ اور ادھر کا سامان بطور تجارت ادھر لے آؤ بلا تاکہ تم شکر کرو جھولے جل داخل کرتا ہے رات کو دن میں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں بجول نہارا پلائی داخل کرتا ہے دن کو رات میں تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں بسخر ہے شمس اور اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو کلوئی یجری ہر ایک چل رہا ہے لے اجل مسمن ایک وقت مقرر کے لیے قیامت یہاں بھی جی شمس و کمر کے لیے کلن کا لفظ آ گیا جی دو پر پھر کل کا اطلاق ہو گیا یہ جتنی ساتوں دلیلیں اللہ نے گنی بڑی سادہ سی اور بڑی خوبصورت سی ان میں اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہما کن میں ہوں ہم میں ہوں سب کچھ کرنے والا میں ہوں کاریگریاں ساری میری ہیں رب کم لاہ مول سمرا دل ہے مجکورہ ساری دلیلوں کا اللہ نتیجہ نکالنے لگے یہ <coughs> ہے اللہ رب تمہارا جس کی یہ یہ جی سفتیں ہیں جو پیچھے پڑ چکے ہو یہ ہے اللہ رب تمہارا نہل ملک ہو اسی کے لیے ہے راج بادشاہی ولدھی نی اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا ما من وہ مالک نہیں ہے گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں ایک چھلکے کے لفافت ان رقیقت علن کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے اس کو کتمی کہتے ہیں وہ کسی کام کا نہیں ہوتا اگر ایک لاکھ پردے آپ اکٹھے کر لیں تو ایک روپیے کے نبی کے کسی کام کے نہیں ہمارے نقطۂ نظر سے وہ کسی کام کے نہیں ہیں لیکن اللہ نے کوئی چیز ابس پیدا نہیں فرمائی اللہ نے اس پردے کو اس لیے گٹھلی پہ چڑھایا تاکہ جو گٹھلی کی کھٹاس ہے نا یہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلے اس کو روکا بند کیا کہ کھجور کی مٹھاس ادھر نہ آ جائے اور گٹھلی کی کھٹاس جو ہے وہ کھجور کی طرف نہ چلے اللہ نے بھی اس چیز اللہ نے مشرقوں کے پلے چھوڑا کچھ نہیں یہ بے ایمان نہ مانے تو ان کی اپنی مرضی ہے یہ کہتے ہیں داتا ہیں گنج بخش ہیں دستگیر ہیں غوث سے اعظم ہیں کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں چھپر تھھاڑ دیتے ہیں لجپال ہیں عزتیں ان کے اختیار میں جو کچھ دے رکھا ہے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے بڑی ایک پارٹی ہے لاہور میں لوہے کی بہت مغل پوری پاکستان میں ان کا ٹی ایرن گائیڈر چلتے ہیں مغل کے نام سے ہمارے یہاں مواحد دوست ہیں لوہے کا کام کرتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا ہم ان کے دفتر میں کبھی بیٹھے ہوں سودا لینے جاتے ہیں لاہور ہو تو وہ کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دیا ہے داتا صاحب نے ابو جال یہ نہیں کہتا تھا مشرقین مکہ یہ نہیں کہتے تھے یہ مشرقین مکہ سے دو قدم آگے نکلے لیکن اللہ کے بھی بڑے حوصلے سبحان اللہ وہ کہتا ہے ہمیں دو کچھ دیا ہے داتا صاحب نے دیا ہے اللہ فرماتے ہیں اور لے اللہ اسے اور دیتے اور لے وہ اور خوش ہوتا ہے داتا صاحب نے دیا ہے اللہ فرماتے ہیں اور لے فرد جرم چنگی طرح بنا لئی سا کہ جب تیری ایف آئی آر کٹے نا اس میں دفے ایسے لگے ہوئے ہوں جو قابل ضمانت نہ اور سزا سزائے موت بن جائے ایسے دفے ایسے مشرق ہیں ایسی ایسی باتیں بھی سنی ہے حج کرنے گیا وہاں بیمار ہو گئے تو بیت اللہ میں بیٹھ کے گھر ٹیلی فون کر رہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں داتا دربار پہ جا کے ایک دیکھ پکاؤ بیت اللہ میں بیٹھ کے ایسے ایسے بے ایمان ہے یہ تو اللہ نے بھی ان کے پلے چھوڑا کچھ نہیں اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک پردہ ہوتا ہے اس پردے کے بھی مالک نہیں تم کہتے ہو کرنیا بھرنیاں والے ہیں اور چھپر پھاڑ کے دیتے حضرت صاحب نے یہاں ایک بات بڑی خوبصورت کہی اللہ نے اتمیر کا لفظ کیوں کہا من ذرت ان کہہ دیتے من شعیع ان کہہ دیتے تو بات تو وہی وہ بن جاتی تو حضرت صاحب کہتے ہیں کہ قبر کو کھجور کی طرح سمجھ لو اور گٹھلی کو میت کی طرح سمجھ لو اور پردے کو کفن کی طرح سمجھ لو میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اپنے کفنوں کے مالک تھی. ما یمنی پون منتنی <كِسْمِیر> اور یہ تو فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا اسی لیے کفن چور کے ہاتھ نہیں کٹتے کہ ہاتھ اس چوری میں کٹتے ہیں جہاں چوری شدہ چیز کا کوئی مالک ہو ان تب روہ لاس ماؤ اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے ولو اور اگر وہ سن لیں تو تمہاری بات کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی تم بیٹا مانگ رہے ہو تو بیٹا دے دے رہائی مانگ رہے ہو تو رہائی دے دے نہیں یہ کیوں کہا یہ شاید اس لیے کہا کہ کوئی مشرق یہ کہتا کہ مالک تو ہیں دے سکتے ہیں لیکن تم ہی نے کہہ دیا کہ وہ سنتے نہیں ہو تو سنتے نہیں ہیں تو دیں گے کیسے اللہ نے اس کا کڑاکا بھی کر دی اللہ نے فرمایا ولاؤ سامو اگر سن بھی لیں دل فرض ماہ اللہ فرضیا اللہ آلیہ اگر سن بھی لیں مستجاب رکھوں وہ تمہاری بات کو قبول نہیں کر سکتے وہ یومل قیامت یقرون اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے معلوم ہوتا ہے اللہ کے سوا اوروں کو اس نظریے سے غائبانہ پکارنا کہ وہ ہماری پکارے غائبانہ سنتے ہیں قرآن نے اس کو کیا قرار دیا شرک یہ ایت ذہن میں رکھیں مت یق فرونا بے شرک کو یہ شرک ہے کسی کو آواز لگانا کسی نبی کو ولی کو فقیر کو گائے بانا آواز لگانا اس نظریے سے کہ وہ ما فوکل اسباب میری پکار کو سنتا ہے یہ قبر کے قریب کھڑے ہو کے پکارے تب مشرک ہے دور کھڑے ہو کے پکارے تب مشرک ولا یو نبے ہو کا مسلو ولا یو نبے خبیر تجھے کوئی خبر نہیں دے گا تجھے کوئی نہیں بتائے گا جس طرح تجھے اللہ خبیر بتا رہا ہے تجھے مولوی یہی کہیں گے بھائی سنتے ہیں تمہیں مولوی یہی کہیں گے بھائی دیتے ہیں جانتے ہیں اللہ نے فرمایا جس طرح میں تجھے بتا رہا ہوں نا اس طرح تجھے کوئی بھی خبر نہیں دے گا میں بتا رہا ہوں کہ وہ مالک بھی نہیں ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ وہ تیری پکار کو سنتے بھی نہیں ہے رول مانی نے لکھا اور کرتبی نے اس آیت پہ انبیاء ملائکہ عیسیٰ مراد ہے بت کہہ کے جان چھڑا لینا کہ یہ بتوں کے بارے میں آسان نہیں ہے ٹکوسلا ہے یہ یومل قیامت آمت یق بے شیر کے کیا یہ پتھر کے بت ہیں جو انکار کر رہے ہیں بےجان بت ہیں جو ان کے شرک سے انکار کر رہے ہیں اور پھر اگر یہاں سے بت مراد ہیں تو مِنْ کتمیر کی تو کیا امبیا اور اولیاء مالک ہیں جس طرح نصیر الدین نصیر نے لکھا اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء بزرگان دین بھی ہیں دلیل اس کی کیا ہے وہ کہتا ہے جہاں صدعون من دون اللہ آیا ہے کہ تم پکارتی ہو اللہ کے سوا تو وہاں تم کہتے ہو جی یہاں بت مراد ہیں بتوں کی پوجا پاٹ بتوں کے پکارنے سے منع کیا گیا ہے انبیاء اولیاء کو پکار سکتے ہو تو وہ نفیر الدین کہتا ہے جہاں یا بدون آیا ہے تا بدون مندون جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو اگر تم وہاں کہو کہ یہاں سے بت مراد ہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ بتوں کی عبادت تو غلط ہے انبیاء اولیاء کی عبادت جائز ہے یہ اس کا استدلال ہے کہ من دون اللہ سے صرف بت مراد نہیں ہے انبیاء اولیاء سب مراد ہیں یا یوناس دلیل اکلی آٹھویں اے لوگوں انتم الفقراء الفرا او تم سارے فقیر ہو اللہ کے آگے رزق کے معاملے میں صحت کے معاملے میں سب تم منگتے ہو و اللہ ہو ہوحمی اور اللہ وہی ہے بے پرواہ خوبیوں والا تم سب فقیر ہو داتا نہیں ہو تم سب مانگت ہو گنج بخش نہیں ہو شایز حکم ہماری قوت کو دیکھو اگر چاہے تمہیں لے جائے سفید ہی سے مٹا دے بھیا سے کن جدید اور تمہاری جگہ پہ ایک نئی مخلوق لے کے آئے بما ذالک اللہ بزیز اللہ پہ یہ بات کوئی مشکل نہیں ولہ تاضر واضر تو مزرا اخرا تخوی سے اخرا جی ہمارے مسئلے کو مان لو اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں جب سنتے ہی نہیں تو شفیع غالب کیا بننا ہے کوئی قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا مان لو کہ کوئی شفیع غالب کام نہیں آئے گا وہ اللہ تازر تو نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا وہ ان تدرو مسکلط انہ اور اگر بلائے گا مسکلت پیٹ پہ بوجھ لادنے والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے شیون تو نہیں اٹھائی جا سکے گی اس سے کوئی چیز و لوکا نظاکر با اگر ہو کر دار باپ اٹھا کے جا رہا ہے تو بیٹا کہے کہ ابا کچھ بوجھ مجھے دے دے نا انما یکشو نہ ربا ہوں بشارت ہے اور اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیان کرنے میں اور میرے سمجھانے میں میرے پیغمبر کوئی کمی نہیں ہے لیکن ضدی نہیں مانیں گے مانے گا منیب بدمی انما نما تم زیر الدینہ بے شک تو ڈراتا ہے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم رکھتے ہیں نماز کو وہ منتظک اور جو تقوی اختیار کرتا ہے فع نمایتہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے اس کا آجر اسے ملے گا ویل مسی ویت طویل عاما بل بسی تمثیل برائے مومن و کافر منی اور معاند منی اور معاند تو اور شرق نئی برابر اندھا اور دیکھنے والا العامہ مشرق البشیر مومن ولزول مات وور اور نئی برابر اندھیرے اور روشنی ظلمات شرک کے اندھیرے ہنور توحید و ایمان کی روشنی ولدو ولل ہرو اور نئی برابر سایہ اور تیز دھوپ حق اور باطل و مایس طویل احیا ولل اموات اور نئی برابر زندے اور مردے ان اللہ یوسمیوں میشا بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے میشاہ منی وما آنتا بے مسم منفی کبور اور میرے پیغمبر تو قبروں میں پڑے کو نہیں سنانے والا یہ مشرق ہیں ان پہ مورے جب لگ گئی ہے یہ زدی ہیں اور یہ مردوں کی طرح ہیں جس طرح مردہ دنیا والے کی کلام نہیں سن سکتا میرے پیغمبر یہ لوگ بھی ہدایت کو قبول ہو نہیں, نہیں ہے تو مگر سکتے والا ہدایت دینا تیرا کام نہیں ہم نے بھیجا ہے تجھ کو ساتھ کے بشیر اور نذیر بنا کے خلاف یا نذیر نہیں گزری کوئی امت مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آتا تھا تو آپ بھی ڈرانے کے لیے آ گئے آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا سو آپ نے تبلیغ کر دی اب یہ ضدی ہیں اور مردوں کی طرح ہیں اور اندھوں کی طرح ہیں یہ راہ راست پہ نہیں آئیں گے حضرت نیلوی صاحب نے رحمت اللہ علیہ شفا سدور میں ایک باب باندھا الفرو بین والاموات چوالیس فرق نقل کیا کتنے جوالد. وہ بڑی دلچسپ ہے کہ زندے اس طرح ہوتے ہیں مردے اس طرح نہیں ہوتے زندے اس طرح ہوتے ہیں مردے اس طرح نہیں ہوتے کو کفن نہیں پہنایا جاتا مردوں کو پنایا جاتا ہے جنازہ نہیں پڑھا جاتا مردوں کا پڑھا جاتا ہے زندوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی مردوں کی ہوتی ہے زندے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا یہ سارے فرق انہوں نے لکھے مولانا سر فراز صاحب نے موتہ جو کتاب لکھی تو حضرت نیلوی صاحب کے ان جو بیان شدہ فرق تھے ان کا مزاق اڑا ہے کہ یہ فضول بیٹ کی ہے انہوں نے اور یہ میزوبانہ بیٹ ہے انہوں نے فرق لکھے ہیں اور تاثر دینے کی کوشش کی وہاں مولانا سرفراز افدر صاحب پتہ نہیں کس ترنگ میں آ کے یہ جملے لکھ گئے سمائے محتا سفر دو سو اکیس کہتے ہیں یہ چوالیس فرق لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ زندوں کو کفن نہیں پہنایا جاتا مردوں کو پہنایا جاتا ہے اور زندوں کی واسطہ تقسیم نہیں ہوتی اور مردوں کی واسطہ تقسیم ہوتی ہے یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے تو لکھتے, لکھتے کہتے ہیں لیکن لیکن ادراک و شعور میں لیکن ادراک و شعور میں اور فہم و سما میں صرف سیما نہیں فہم بھی ادراک بھی شعور بھی لیکن ادراک و شعور میں فہم و سیما میں مردے اور زندے برابر ہیں لیکن ادراک و شعور میں اور فہم و سیما میں مردے اور زندے برابر ہیں آگے لکھتے ہیں اصل گر کی بات ہی یہی ہے بڑی بردی گال کر دی بھائی اصل گر کی بات ہی یہی ہے یعنی وہ کفن نہیں پہنایا جاتا یہ نہیں کیا جاتا وہ نہیں ہے گر کی بات یہ ہے کہ فیم میں ادراک میں شعور میں سما میں مردے اور دندے کیا ہیں برابر ہیں اللہ کہتا رہے احاؤ ابوات زندے اور مردے برابر نہیں ہیں کہتا رہے اللہ سیم و سما میں ادراک و شعور میں برابر ہیں پھر سفا 174 پہ علامہ سیوتی کے حوالے سے مولانا سرفراز صاحب ایک بات لکھتے ہیں اس کی تردید نہیں کرتے اپنے استدلال میں لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کے قائل ہو گئے نا یا تو لکھتے پھر اس کی تردید کرتے کہ نہیں بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے اپنے حمایت میں جلال الدین سیوتی کی ایک بات لکھتے ہیں مردوں کا مردوں کا ساری مخلوق کے کلام کو سننا بلا شبہ صحیح ہے مردوں کا ساری مخلوق کے کلام کو سننا بلا شبہ صحیح ہے اب اندل قبر والی بات ختم ہو گئی جو مخلوق جہاں سے بھی بات کرے تو مردے اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں اگر یہ دو بندیت ہے تو بریلویت چیست اگر یہ دو بندیت ہے تو بریلویت چیست بریلویت کیا ہے بھی مخلوق کوئی بولے اس کے کلام کو وہ سن رہے ہوتے ہیں خدا معلوم ساری زندگی بریلویت کے خلاف کام کر کر کر کے اجالت الرف کی نقیل میں غیب کتاب لکھی بہت خوبصورت آنکھوں کی ٹھنڈک حاضر ناظر پہ لکھی بہت خوبصورت دل کا سرور مختار کل پہ لکھا بہت خوبصورت گلدستہ توحید توحید کے موضوع پہ لکھی بہت خوبصورت ہم اسے استفادہ کرتے ہیں رد بدعات پہ لکھی رائے سنت بہت خوبصورت اہل علم ہے تنقید کرنا جانتے ہیں ان کے علم سے انکار نہیں ہے خدا معلوم اس مسئلے میں آ کے انہیں کیا ہو یا تو پھر کسی اور نے کتابیں لکھیں اور ان کے ذمے لگا دی کیا کہا جائے بندہ کیا کہہ سکتا ہے اتنا آدمی اور حضرت صاحب کا مرید مولانا سرفراز صفدر صاحب آپ کے علم میں مولانا حسین کے مرید ہیں صوفی صاحب جو ان کے بھائی تھے وہ بھی حضرت صاحب کے مرید ہیں اور مولانا سرفراز صاحب بھی مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ مولانا عبد اللہ درخواستی صاحب بھی حضرت صاحب کے شاگرد ہیں اور گرد ہیں اور کے جو مولانا الدین صاحب تھے بہت بڑے شیخ العدیز وہ بھی مولانا حسین علی کے شاگرد ہیں یہ سارے لوگ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے پڑھتے رہے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ان کتابوں کو کیوں لکھا انہوں نے افسوس بھی ہوتا ہے ان پر غم بھی لگتا ہے ساری زندگی اتنا کام کر کر کر کے جس سے آج بھی ہم استفادہ کر رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں ہم اور فائدہ حاصل کرتے ہیں ہم لوگ حضرت قاضی شمس الدین رحمت مولا صاحب خراز صاحب حضرت نیلوی صاحب کو اپنی کتابوں میں مجذوب لکھتے ہیں تند کرتے ہیں تند قلم تو ان کی بڑی کاٹ والی ہے حضرت صاحب کی جو قلم ہے وہ بڑی اللہ والی سادہ ہے بالکل یعنی اس میں کوئی کاٹ یا تند حضرت نیلوی صاحب نہیں کرتے حضرت نیلوی صاحب نے ایک ہی تند کیا اور بڑا خوبصورت تند کیا ہے جب دار العلوم کراچی نے ایک فتویٰ شائع کیا جور القرآن کے خلاف جس پہ تقی عثمانی صاحب کے بھی دستخط تھے کہ جواہر القرآن یہ ٹھیک نہیں ہے تفسیر تو حضرت نیلوی صاحب نے اس کا جواب لکھا چھوٹا سا رسالا ہے اس کا جواب لکھا بڑا خوبصورت جواب لکھا کر تقی عثمانی صاحب بھی مان گیا بھی جواب ہے پھر مر رکھی انہوں نے تقی عثمانی صاحب نے پھر مر تو یہ سہیوال میں جو ہے مولانا عبد الشکور صاحب فوت ہو گئے ہیں. یہ ترمزی کہلاتے ہیں مولانا عبد الشکور ترمزی اور ہمارے جو سجاد بخاری صاحب تھے وہ بخاری کہلاتے مولانا سجاد بخاری تو سجاد بخاری صاحب نے جواب لکھا تھا ترمزی کی کتاب کا ترمزی صاحب نے جواہیر القرآن پہ اعتراض کی یہ یہ یہ اعتراض ہیں تو سجاد بخاری صاحب نے ان اعتراضوں کا جواب دیا اقامت البران کے نام سے بہت خوبصورت کتاب ہے اگر کہیں یہاں مکتبے میں ہوئی تو ہم آپ کو انعام میں دیں گے بہت خوبصورت کتاب ہے مسئلہ سما حیات النبی تو اس پر اس سے بہتر کتاب میں نے نہیں پڑھی مولا سجاد بخاری صاحب رحمتہ اللہ حد کر کے اور علماء کو یہ بتانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بخاری کا درجہ بہرحال سے زیادہ ہے بخاری کا درجہ بہرحال سے زیادہ ہے تو مولانا سر فراز صفدر صاحب نیلوی صاحب کے تنگ کرتے ہیں مجذوب حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا سن انیس سو چوراسی میں تو حضرت نیلوی صاحب تشریف لے گئے مولانا ضیاء صاحب صاحب کے تو شاہ جی بیٹھے تھے بڑے شاہ جی حضرت سید انیت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ اور مولانا سر فراز صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے مولانا سرفراز صاحب حضرت قاضی صاحب کے پوتے شاگرد ہیں گجرا والا میں ایک مولانا ہوتے تھے مولانا وہ حضرت قاضی صاحب کے شاگرد ہیں مولانا سر صاحب آگے مولانا عبد الواحد کے شاگرد تو مولانا سرفراز صاحب بھی جنازے کے لیے حضرت کا جنازے کے لیے پہنچے شاہ جی بیٹھے ہیں مولانا سرفراز صاحب بیٹھے ہیں مسئلہ عروج پہ تھا اس وقت بیٹھے بات اتنے میں حضرت نیلوی صاحب تو آپ نے اگر حضرت نیلوی صاحب کو دیکھا ہے بہت سادہ تھی. آدھی پڑھی تک ان کی چادر ہے کرتا ہے پگڑی سی باندھی ہوئی ہے بہت سادہ تھی. اور بڑے متب سنت تھے بہت شاہ جی اٹھ کھڑے ہوئے تو مولانا صحران صاحب کو اٹھنا پڑا وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے لیکن حیران ہے مولانا سر فراز صاحب یہ بندہ کون ہے ہے تو جٹ جیا اور شاہ جی اس کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ شاہ جی کو دیکھ کے وہ بھی کھڑے ہو گئے بیٹھ گیا تو حضرت شاہ جی مولانا سر صاحب سے کہتے ہیں جانتے ہیں کون ہے مولا سر فراز صاحب نے فرمایا کہ نہیں میرا تعارف نہیں ہے نیلوی صاحب ہے تو مولت افراد صاحب حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ اٹھ کے پھر ملے گی ایک دفعہ اٹھ کے تو یہ اختلاف جو ہے تو ہوتا رہتا ہے علماء میں لیکن اس کو امانت و دیانت کے ساتھ ہونا چاہیے یہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ مولانا سرفراز صاحب صفدر کی قلم سے اس طرح کی باتیں کس طرح نکلتے ہیں وہیں زبو کا فقط کر زب الدین امن قبل تسلیل رسول اور اگر وہ تیری تکتیب کرتے ہیں پس تحقیق تقریب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بلبئی نات کھلی دلیلیں لے کے موز مراد جی وبل اور صحیفے لے کے اور روشن کتاب لے کے تو پیغبروں کی تقریب انہوں نے بھی کی تھی سما اخرت اللہ کا فل تخلیف دنیا میں پھر میں نے پکڑ لیا کابروں کو پھر کس طرح ہوا میرا پکڑنا اور میرا انجام الم تر اندا دلیل اکلی نمی کیا نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے ہم نے اس کے ذریعے جن کے رنگ مختلف ہیں کوئی سبز ہے کوئی کالا ہے کوئی نیلا ہے کوئی پیلا ہے کوئی چتکبڑا ہے منر جی بالے اور پہاڑوں سے بیجوں کوئی سفید ہے ہومرون کوئی لال ہے مختلف ان البانوہ ان کے رنگ مختلف ہے پہاڑوں کے بھی رنگ مختلف کر دیے کوئی سفید ہے کوئی سیاہ ہے کوئی لال ہے برابی و سود اور سخت کالا غرابیب و سود ہم اردو میں کہیں گے کہ کالا شاہ کالا بیو سو سخت کالا پہاڑوں کے رنگ رنگاج لوگوں میں اور دوا کیڑوں میں کیڑے بلنام چوپاوں میں مختلف ان الوانو کا اسی طرح ان کے رنگ بھی مختلف ہیں کیڑوں کے رنگ مختلف ہیں جانوروں کے رنگ مختلف ہیں لوگوں کے رنگ مختلف ہیں کبھی آپ عمرے اور جہاز پہ گئے تو آپ وہاں سعودی عرب دیکھیں گے آج کے موقع پہ اور رنگ برنگے بندے نظر آئیں گے قولے قولے. مصری ترکی خوبصورت ان میں پاکستانی بھی ہوں گے یہ بالکل مختلف الوان ان, ان کے رنگ بالکل مختلف ہوں گے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی ساملا ہے انما یخش اللہ من یکسلم مشرقین تو دلائل دیکھنے کے بعد اور تخلیفات سننے کے بعد بھی نہیں مانتے بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء جاننے والے ڈرتے تو صرف منیب لوگ ہیں ضدی لوگ نہیں ڈرتے ہیں لئی تر علم کثرت علم اکثر حدیث یاد کر لینے کا نام نہیں ہے بلاکنل علم ان کسرت الخشیہ علم نام ہے اللہ سے بہت ڈرنے کا ان لدینون کتاب اللہ بشارت للعاملین بال بشارت لِل قرآن, قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے بشارت ہے جی بے, بے شک جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو اور قائم رکھتے ہیں نماز کو خرچ کرتے ہیں اس روزی میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے چھپے اور تجارت وہ امیدوار ہیں ایسی تجارت کے لن سبورہ جس میں گھاٹا نہیں ہوگا تجارت یعنی خواب تاکہ پورا پورا دے ان کو یہ گھاٹا نہ ہونا کیا مطلب ہے تاکہ پورا پورا دے ان کو ان کا حجر اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے وہ بخشنے والا دان ہے اور جو ہم نے اتاری تیری طرف کتاب قرآن جو ہم نے اتاری تیری طرف کتاب وہ حق ہے مصد کل ماں بہنا تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں ان اللہ بے لخبیر و سمع او کتاب اللہ کے لیے خوشخبری کتاب اللہ انبیاء کے, کے بعد جو قرآن پاک کے وارث بنے جی بڑی حوصلہ افزا آیت ہے جی ہم سب کے لیے تین طبقوں میں اللہ نے انہیں گنا جی یہ جو وارث ہیں قرآن کے ان کو تین طبقوں میں اللہ نے تقسیم کیا جی. سما اور رسمل کتاب پھر ہم نے وارث کر دیا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے فمن ہوں ظالم الف کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر کتاب اللہ پہ عمل کرنے اس کی خدمت کرنے میں بہت سستی کی بہت کوتاحی کی گناہ بھی ان کے ہیں نیکیاں تھوڑی ہیں وہ مین دوسری جماعت میانہ رو کچھ ان میں سے میانہ رو ہے یعنی نیکیاں اور گناہ برابر خرابر ہے <اللہ> کچھ ان میں سے وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اللہ کے حکم اور توفیق سے بہت اونچے گناہ کم ہے تقوی بہت زیادہ ہے ظال کا حوال فضل یہی ہے بڑی بزرگی بڑی فضیلت وراثت قرآن کے لیے چن لینا بڑی فضیلت کی بات ہے ان میں سے کچھ ہے ظالم ال نقشے ہمارے جیسے مقتصدن کچھ ان میں سے ہیں میانہ رہو بہت نیکیاں بھی نہیں زیادہ گناہ بھی نہیں کچھ ان میں سے ہیں خیرات شاہ ولی اللہ جیسے مولانا حسین علی جیسے آگے بڑھنے والے ہیں نیکیوں میں اللہ کی کوفی سے لیکن حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ رب نے بشارت میں تینوں کو شامل کر لیا جنات تو نہا ہمیشی کے باغوں میں ان کو اللہ داخل کرے گا من حلف پہنائے جائیں گے وہاں کنگن منزا بن سونے کے ولول اور موتی پہنائے جائیں گے وہ لباس اور لباس ان کا وہاں ریشم کا ہو یہ ایک بڑی حوصلہ افزا ہے قرآن پاک کی خدمت جو ہے درس و تدریس کے ذریعے تعلیم و تعلم کے ذریعے تفسیر کے ذریعے یہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اگر کہ بندہ ظالم النقے بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اسے بھی جنت کے باغوں میں داخل کر دیں گے کہ وہ قرآن پاک کی خدمت کرنے والا تھا. وقال اللہ اور جنت میں جا کے وہ کہیں گے تمام صفات کار سازی آج آخرت میں بھی اللہ کے لیے ہے جس نے دور کر دیا ہم سے غم بے شک ہمارا رب بچنے والا قدردان ہے اللہ زی اللہ نار المقامہ جس نے اتارا ہم کو ٹھہرنے کی جگہ پہ من فضلی اپنے فضل سے نہیں پہنچے گی ہمیں یہاں نصب ان مشقت اور نہیں پہنچے گی ہمیں یہاں لگو تھکاوٹ و الدینہ کا فاروق تخوی اور جن جی لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ ان پہ کزا آئے گی کہ مر جائیں یہ میں نے آئی با محاورہ میں نہ میں نے کر دیا نہ ان پہ کزا آئے گی کہ مر جائیں ولافان زا با اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا کزا کلّا کفور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر نا شکرے کو اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں یہاں سے نکال نا عمل صالح ہم عمل کریں گے نی غیر اللہ کنہ نامل ان کے سوا جو ہم عمل کرتے تھے شرک کی جگہ توحید کو مانیں گے بدعات چھوڑ دیں گے سنت پہ چلیں گے گناہ چھوڑ دیں گے نیکیاں اختیار کر لیں گے زجر و توبیخ کے طور پہ اللہ جواب میں کہیں گے کیا تم کو عمر نہیں دی گئی تھی ما اتنی یا تذکر او پھر یہ تذکر کہ جس میں بآسانی با نصیحت قبول کر سکتا تھا من تزکارا جو نصیحت قبول کرنا چاہتا تمہارے پاس ڈرانے والا میرا نبی بھی آیا تھا تو وہ جو لمبی عمر تمہیں دی تھی وہاں تو تم نے ہماری بات کو مانا نہیں اب بکواس کرتے ہو کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو ہم مان جائیں گے فضو چکھو عذاب ظالموں کا کوئی امدادی نہیں ان اللہ عالم عالم غیب اسلم دلیل اکلی دسویں دعوے کی دوسری چیز پر حمدان اللہ ہے بے شک اللہ جاننے والا ہے چھپی چیزیں آسمان و زمین کی اور زمین و آسمان کی چھپی چیزیں کیا ہیں ان علیم بذات بزاد وہی جاننے والا ہے سینوں کے راز کیونکہ عالم الغیب وہ ہے لہذا غائبانہ حاجات میں اسی کو پکارو خلا اور وہی ہے جس نے بنایا تم کو نائب زمین میں اس کی نعمتیں دیکھو انعام دیکھو ایک دوسرے کا نائب بنایا باپ چلا گیا بیٹا آ گیا اقتدار اس کے پاس آ گیا زمینیں آ گئی دکان آ گئی فیکٹریاں آ گئی یہ میری نعمتیں دیکھو کیا ہے ترغیب ترغیب میں نے نہیں بتایا ابھی آپ کو کہ اللہ درمیان میں کسی نعمت کا ذکر کر کے ترغیب دیتے ہیں ترغیب میری نعمتیں دیکھو ایمان قبول کرو کا فرا جس نے کفر کیا اس کا وبال کفر کا اس کے اوپر پڑے گا بلا یزید القافری نہ اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں اللہ مقتن بغیر ناراضگی کے بجوز ناراضگی کے اللہ کی ناراضگی بڑھے گی اور نہیں زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر سوائے نقصان کے کل آرائی تم شرکاکم ساتھ کا کہہ دے میرے پیغمبر بھلا دیکھو تم اپنے شریکوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ارونی مجھے بھی دکھاؤ مادہ خلقو انہوں نے کیا بنایا ہے زمین میں دلیل اکلی کا مطالبہ اور آئے مطالبہ دلیل اکلی مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا زمین میں ام شرکن فی یا ان کا کوئی سانجا ہے آسمانوں میں ام ہم, کتابا یا ہم نے دی ہے ان مشرکوں کو, کو کوئی کتاب ہو؟ یہ کس کا مطالبہ ہو گیا دلیل نقلی کا یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب فهم علا منو فس وہ اس کے روشن دلیل پہ ہیں کوئی کتاب آئیے ان کے پاس بل نہیں نہیں نہ ان کے پاس اکلی دلیل ہے شرک پہ نہ ان کے پاس نقلی دلیل ہے اصل وجہ یہ ہے ظالمونہ نہیں وعدہ کرتے ظالم مشرق ایک دوسرے سے اللہ غرو سوائے جھوٹ کے وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے اس کی اللہ بات نہیں موڑتا اور وہ جو ہے وہ کھوٹی قسمتیں کڑی کر دیتے ہیں اور فلان جو تھے وہ بارہ سال کے بعد بیڑا انہوں نے بس یہ جھوٹ ہی جھوٹ ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں ان اللہ اکلی گیارہویں کی بے شک اللہ اس نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمینوں کو انتظولا اللہ تضولا کہ وہ سرک نہ پڑے بلزالتا اور اگر زمین و آسمان اپنی جگہ پہ سرک جائیں ان ام امسک ہمامن ممبادی من نہیں ان کو تھام سکتا کوئی ایک منبادی ہی اے من سوا ہو اس کے سوا انکان حلیمن کا پورا وہ اکثر مبلۂ جادا ایمان شکوا ما تخویف دنیا و مشرقین سنتے تھے نا کہ یہودیوں کو کتاب ملی عیسائیوں کو کتاب ملی اور پھر انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا اور اس کتاب پہ عمل نہیں کیا تو یہ لان تان کرتے تھے یہودیوں پر اور کہتے تھے ہمیں اگر کتاب ملتی نا اور ہمارے پاس کوئی نبی آتا نا تو پھر دیکھتے کہ ہم کس طرح پیروی کرتے یہ کہا کرتے تھے اس کو اللہ ذکر کرنے لگے اور قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پکی قسمیں لا نذیر کہ اگر آ جائے ان کے پاس کوئی درانے والا مِن تو ہو جائیں گے زیادہ ہدایت والے کسی ایک امت سے جتنی امتیں گزری ہی ہیں نا ان سے ہم زیادہ ہدایت والے ہوں گے اگر ہمیں کوئی درانے والا آئے ما جا نذیر پھر جب آیا ان کے پاس نذیر نبی پاک کی شکل میں ماں جاد تو نہیں زیادہ ہوئی ان کو اللہ نسورہ مگر نفرتی نفرت استقبارن پھر لرزے نہیں زیادہ ہوئی ان کو مگر تکبر ہی تکبر زمین میں وہ مکرس سیے اور نہیں زیادہ ہوئی ان کو مگر گھنونی سازش تینوں کا تعلق ما زیادہ ہوں سے نفرت بڑی تکبر بڑا اور گھنونی سازش اس سازشیں گھنونی بری ولا یہی کل مکرو سیو اللہ اور نہیں گھیرتی سازش اِلَّا بِأَحْلِهِ مگر سازش کرنے والوں کو اور یہ بدر میں اپنی سازش کا شکار ہو گئے فہل یا اندرون تخویف ہے دنیا بھی آئی بس نہیں انتظار کرتے مشرقی مکہ مگر پہلوں کے طریقے کا پس تو نہیں پائے گا اللہ کے طریقے میں تبدیلی عزاب کے انعام دینے لگے اور نہیں پائے گا تو اللہ کے طریقے میں تغیر کے بجائے ان کے کسی دوسرے پہ عذاب آ جائے اولم یسیرو کے لر دے تقریبا کیا وہ چلے پھرے نئی زمین میں یہ جو پہلوں کے طریقے کا انتظار کر رہے ہیں نہیں پھرے نہیں کمزور نہیں ہے من کہ اس کو کوئی چیز تھکا دے آسمانوں میں اور زمین میں اسے آسمان اور زمین کی کوئی چیز نیچا دکھا دے ایسا بھی کمزور نہیں ہے, انہو کانا تعلی لیا کیونکہ وہ ہے علم والا اور قدرتوں والا. اللہ کے علم کا بیان ہے جی. اور اگر پکڑتا اللہ لوگوں کو بما کا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کی وجہ سے ماتر کالا ریا تو نہ چھوڑتا زمین کی پیٹھ پہ کوئی ریگنے والا انسان کے گناہوں کی نحوس سے ہر زی ہوں ہلاک ہو جاتا ہو. حضرت صاحب کہتے ہیں ماتارا کا لاجا من مدا کنایا ہے کنایا کہ اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا یہ کناک اللہ فل بولا یعنی اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا میری گرفت سے ولا کی لیکن ڈھیر دیتا ہے ان کو ایک وقت مقرر تکم بس جب آ جائے گی ان کی مدت اس کی جزا معذوف ہے پکڑ لے گا ان کو جب آ جائے گی ان کی مدت تو ان کو ہلاک کر دے گا فَإِنَّ اللَّهَ نی بسی ماں کبل کی علت ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ کون عذاب کا مستحق ہے اور کون رحمت کا مستحق ہے سورت یاسین کی رب سورت یاسین با سورت فاتح سورت صبا میں کہا گیا میرے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں پھر میں ترقی کر کے کہا گیا پھر مجھے ہی پکارو اب یافین میں کہا جائے گا کہ جن مشرقین کو ہم نے اذار میں پکڑا تھا ان کے سفارشیوں نے ان کو نہ بچایا یاسین میں کیا کہا جی کہ جن مشرقین کو ہم نے عذاب میں پکڑا ہلاک کیا تو ان کے شفا سفارشیوں نے ان کو نہ بچایا معلوم ہوتا ہے میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں تو سورت یاسین کا مختصر سا خلاصہ آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے مشرقین کو پکڑا تو ان کے سفارشی ان کے کاموں نہ نہ بچا سکے یہ ذرا اس کو غور سے سمجھ لیں اس چیز کو سورت سبا اور فاتر دونوں مبداں ہیں بنیاد ہیں آنے والی صورتوں کے لیے آنے والی صورتیں انہی دونوں صورتوں پہ متفرے ہیں متعلق ہیں صبا کا مضمون ہے نفی شفاعت غالبہ میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں اور فاطر کا مضمون ہے کہ پکار کے لائق صرف ہو اللہ اب آنے والی صورتوں میں یاسین صافات اور سواد یہ تینوں صورتیں متفر ہوں گی صبا پہ ان تین صورتوں کا تعلق کس صورت سے ہوگا صبا سے صبا کا مضمون کیا تھا نفی شفاطے غالبا یاسین میں کہا گیا کوئی شفیع غالب نہیں تمہیں سبا میں نہیں کہا ہم نے یہ ہمارے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں جن مشرقین نے شفا بنا رکھے تھے اور وہ کہتے تھے ہمارے برے وقت میں یہ کام آتے ہیں جب ہم نے انہیں پکڑا اور ہلاکت کے گھاٹ اتارا تو ان کے سفارشی ان کے کاموں صافات میں کیا کہا سواد میں کیا کہا یہ ابھی آپ کو پریشان نہیں کرتا وہاں جائیں گے مضمون بیان کریں گے تو پھر آپ ذہن میں رکھ لیں گے یاسین صافات اور سواد تینوں صورتوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے سبا کے ساتھ اس کے بعد آئے گی زمر زمر میں اللہ دونوں مضمون بیان کریں گے نفی شفاعت غالبہ بھی اور پکار کے لائق اللہ دونوں مضمون بیان ہوں گے فا بدل مخلص صلاح الدین ما ناب ہم اللہ کر رو اللہ تو, تو, تو زمر کا تعلق دونوں صورتوں سے ہوگا جی سبا سے بھی اور فاتر سے اس کے بعد حوامی میں سبا ہوگی حوامی میں سبا ان کا تعلق ہوگا فاطر سے اور فاطر کا مضمون کیا تھا کہ پکار کے لائے کون ہے اور حامی مومن میں کیا کہا جائے گا فد اللہ مخلسین علین بس پکارو اللہ کو خالص اس کی پکار تو حوامی میں سبا کس سے متعلق ہوں گی فاتر سے چونکہ آنے والی صورتیں ان دو صورتوں کے متعلق ہیں اور یہ آنے والی صورتوں کے لیے بمنزلہ مبدا اور بنیاد کے ہیں اس لیے ان دونوں صورتوں کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا ہے یہ جو چیز میں آپ کو پڑھا رہا ہوں سورج سبا سے لے کے ہوامیم تک امتحانوں میں ایک سوال ضرور آئے گا ایسا امتحان بھی کوئی نہیں ہوتا جو پہلے بتا دیے اس کے باوجود آپ فیل ہو جائیں تو قسمت آپ کی سبا سے لے کے حوامیم تک ایک سوال ضرور آپ سے پوچھا جائے پھر سمجھیے گا اور یہی ہے حضرت صاحب کا انداز سمجھنا ترجمہ تو کوئی نہیں اب ترجمہ کرنے لگ جائے کہ لفت کا وہ تو ہم کر بھی رہے ہیں لیکن اصل میں مضمون ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے پتہ چلے حضرت صاحب کے انداز کا سورج سبا اور فاتر مبدا ہیں آنے والی صورتوں کے لیے سورج سبا کا مضمون ہے نفی شفاعت غالبہ میرے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں اور فاتر کا مضمون ہے بطور نتیجہ کہ پکار کے لائق صرف ہو یہ دونوں صورتوں کے الگ الگ مضمون ہیں آنے والی صورتوں میں یاسین صافات سواد ان تینوں کا تعلق ہوگا سبا سے ان تینوں میں یہی یہ مضمون چلے گا ہمارے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں اگر کوئی شفیع غالب ہوتا تو جب مشرقین کو ہم نے عذاب میں پکڑا تھا تو ان کو چھڑاتا نہ نا کا مضمون ان ان کو چھڑاتا نہ وہ تو ان تینوں کا تعلق ہے سبا سے اور زمر اس کے بعد آئے گی، اس میں اللہ دونوں دو مضمون بیان کریں گے سبا والا بھی اور فاتر والا بھی وہ دونوں پہ متفر ہوگی اس کے بعد سات حامی میں آئیں گی سات اللہ اتر والا مضمون بیان کریں گے اللہ غائبانہ حاجات میں پکارو تو صرف کس کو پکارو تو چونکہ یہ دونوں صورتیں آنے والی صورتوں کے لیے مبدا اور بنیاد ہیں لہذا ان دونوں صورتوں کو الحمدللہ سے شروع کیا جائے یاسین کا ربت لکھوا دیا کیا مضمون ہے سورت یاسین میں کہ ہم نے مشرقین کو پکڑا تباہی کے گھاٹ اتارا عذاب اترا تو ان کے سفارشی ان کے کام نہیں آئے معلوم ہوتا ہے میرے سامنے کوئی شفیہ غالب نہیں دعوے سورت درمیان میں دلائل اکلیات پانچ کچھ شکوا جات ہوں گے جی آخر میں خلاصہ سورت ابتداء میں تمہید ہوگی برائے ترغیب صداقت قرآن عظمت قرآن نہ ماننے کی وجوہات یہ سب چیزیں تمہید میں اللہ ذکر کریں گے بس مرکزی مضمون آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے مشرقین کو عذاب میں پکڑا تو ان کے سفارشی ان کو نہ چھڑا سکے کوئی سفارشی کام نہ آیا لہذا ہمارے سامنے شفیع غالب کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اللہ الحکیم قسم ہے قرآن محکم کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب المرسلین جواب قسم ہے بے شک تو رسولوں میں سے مستقین دوسرا جواب قسم ہے یقیناً تو سیدھے رستے پہ ہے تنزیل العظیم تیسرا جواب قسم ہے نزل اللہ تنزیل اتارا ہے اس کو غالب رحم کرنے والے نے تو یہ جو قسمیں ہوتی ہیں یہ شہادت ہے جو. یعنی اتنی خوبصورت اور محکم اور فسی اور بلیغ کتاب اس بات پہ شہادت دے رہی ہے ان کا لمنل مسلم کہ تو کیا ہے رسولوں میں لے تم ذرا تاکہ تر آئے متعلق ہے, کا کے ہے یا ہے کرو یوں ہی میں سے اکثر پہ باتم لا ایمان نہیں لائیں گے یہ بات ثابت جباریت جب آگے اس کی وجہ بیان کینون کی بے شک ہم نے کر دی ان کے گردنوں میں توپ فاہیا وہ توف پہنچ گئے تھوڑیوں تک فہم مک وہ سڑک کو اوپر اٹھائے ہوئے ہیں گھوڑے کی بات زور سے کھینچی جائے تو گھوڑے کا سر اوپر اٹھ جاتا ہے تو یہ مک مہون کا لفل وہاں بولا جاتا ہے یعنی تھوڑیوں تک تو سدام اور ہم نے کر دیا ان کے آگے دیوار اور ان کے پیچھے دیوار بادشاہ نام اوپر سے ہم نے ڈھانپ دیا وہ دیکھتے ہی نہیں ہے یہ سب کناریا ہے जी, جی نع سے مورے جب باری سے سواؤ نہ لگیں برابر ہے ان پہ کیا تو ڈرائے ان کو نتیجہ یہ نکلا جی یا تو نہ ڈرائے وہ بھی مان نہیں لائیں گے ان تم ذرو من تباہ ذکر بشارت اخروی بے شک تو ڈر آتا ہے آپ صرف اسی کو ڈرا سکتے جو پیروی کرے ذکر کی کی ڈرحمان سے بن دے کے ان کو خوشخبری تخویش و رویہ جی بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو گے مردوں کو وہ اور ہم لکھ رہے ہیں ماں قدم ان کے وہ آمال جو آگے بھیجے اور ان کے وہ امال جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اچھے برے اعمال جو بندہ پیچھے چھوڑ گیا مثلا کوئی مسجد بنا دی سرائے بنا دی کوئی بری رسم چھوڑ گیا ایجاد کر گیا رسم اور پیچھے چھوڑ گیا سب لکھ رہے وک اللہ شعی نا سعین اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے فی امام مبین کتاب مبین میں لوح محفوظ مراد ہے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھ لیں گے تمہید میں اللہ نے قرآن کی طرف رغبت دلائی گی اور اس کے بعد اللہ نے تخویف سنائی اور بشارہ سنائی اصحاب لہم مثلاً اصحاب نمونہ تخویف دنیا بوکتے آزاد مشرقین کو شفا نے نہ چھڑایا بیان کر ان کے لیے ایک مثال قصہ اصحاب ال گاؤں والوں کا مرسلون جب آئے تھے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے کچھ مفسرین کہتے ہیں بستی سے مراد ہے انتا حضرت صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بستی کی تعین نہیں ہے کچھ مفسرین کہتے ہیں المرسلون سے مراد ہے عیسیٰ کے بھیجے ہوئے حضرت عیسیٰ نے بھیجا تھا انہیں بے فلاں بستی میں جا کے تبلیغ کرو حضرت صاحب کہتے ہیں نہیں رسول اللہ اللہ کے رسول ہم نے تقویت دے دی ان کو ساتھ تیسرے کے بس وہ تینوں کہنے لگے ہم تمہاری طرف بھیجے گئے کہنے لگی؟ مان تم اللہ بشر ہو تم مگر انسان ہو ہماری طرح اور نہیں اتارا رحمان اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر پہنچانا کلم کھلا کالو کہنے لگے انا تیار نہ ہم تو نحوست میں پڑے ہیں تمہارے سبب سے تمہاری وجہ سے کہتے ہیں بارشیں بند ہو گئی تھی تو یہ بارشوں کا بند ہونا وہ انبیاء کی نحوست بتانے لگے لام اگر تم باز نہ آئے ہم تمہیں سنگ سار کر دیں گے اور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے دردناکو کا تو پیغمبر جواب میں کہنے لگے تائر ماکم تمہاری نحوست تمہیں نصیب ہو تمہاری نحوست تمہارے اندر موجود ہے ذکرتم جزا معی تر تم بنا کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو پھر بھی ہماری نحوست بتاؤ گے کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو پھر بھی ہمیں دھمکیاں دو گے بالان تم قوم مسرفون بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے وجام نقل مدینہ ترجلون جھگڑا بڑھ گیا اور قوم نے پیغمبروں کو قتل کرنے کے مشورے کیے آمنے سامنے آ گئے تو آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا حبیب نجار جو مسلمان ہو گیا تھا اور ابھی اس نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا کہنے لگا اے میری قوم المرسلین نبیوں کی پیروی کرو پیروی کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے مزدوری اور وہ ہدایت یافتہ ہیں لا فتح حبیب نجار نے جب یہ آ کے کہا تو لوگوں نے کہا اچھا تو بھی ٹھیک ٹھیک یق ن شد دو پہلے یہ تھے اب تھی آ گئے تم بھی ان کے ساتھی ہو اور ہمارے قیدے کے مخالف ہو تم ان کو شفا نہیں مانتے ہو کہ یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں تو اب حبیب نجار نے تقریر کی اور مجھے کیا ہوا کہ میں نہ عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا وہ لہیے تر جاؤں اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے بڑی کمال کی تقریر کی اور دو دلیلے دیے مبدا مات مبدا کیا ہے اللہ جی فاترن مات کیا ہے الہیے تر میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے شروع میں پیدا کی ہے اور پھر ایک دن سب کائنات کو اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا مبدا اور مات کا ذکر کیا مندونی آلیا دعوے سورا لے کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا معبود اگر ارادہ کرے میرے ساتھ رحمان بے زر کسی تکلیف پہنچانے کا لا نے انی شفا تو مشیا تو میرے کچھ کام نہ آئے ان کی سفارش میں ان کو معبود بنا لوں ان کے نام کی نظر و نیاز دوں اور ان کے نام کے وظیفے پڑھوں کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش اور شفاعت میرے کچھ کام نہ آئے بلا یوں اور نہ وہ مجھے چھڑا سکے انی عزلفی ضلع لمبین بے شک میں اس وقت اس وقت جب میں ان کو شفا مان لوں میں تو پھر کھلی گمرائی میں پڑ گیا نا انی آمن تو بے اس کے بعد مشرقین نے اس کو مارنا شروع کیا اس نے اس زخمی حالت میں اپنی قوم کو مخاطب کیا اور اپنا آخری اعلان کیا یا قوم کو مخاطب نہیں کیا نبیوں کو گواہ بنایا انی آمن تو بے رب جو بھی میں نے کر لو مشرقین یا امبیا میں ایمان لے آئے ہوں تمہارے رب پر فرسما میری بات کو کان کھول کے سن لو لت خل الجنہ ہندا جی ولما کوتلا اور جب اسے قتل کر دیا گیا تو اللہ نے کہا ادخل الجنہ داخل ہو جا جنت میں حیات شہداء دنیا میں نہیں ہوتی برزخ میں ہے جنت میں ہے کالا لئی تک اومی جب جنت کی نیمتے دیکھی نا موائد ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کا خیر خوا جنت دیکھی نا نیمتے دیکھی نہ تو کہنے لگا یا لئی تک ہائے کاش میری قوم یا لمون جانتی بما غفر علی کہ رب نے مجھے بخش دیا ہے وجا من المکرمین اور مجھے شامل کر دیا ہے باعزت لوگ شہیں پتہ چلتا کہ ایمان قبول کرنے کا سلا کیا ہے وما منزل منجن دن اور ہم نے نہیں اتارا اس حبیب کی قوم پر اس کے قتل کے بعد منجن دن کوئی لشکر آسمان سے وما کنہ منزل اور ہم اتارنے والے بھی ضرورت بھی کیا تھی کہ ہم کوئی لشکر اتار کے ان کو ہلاک کرتے انکانت اللہ سیتم واحدہ نہیں تھی وہ مگر ایک چیخ تھی ایک چنگار تھی فائزہ خامدوں بس اسی وقت ہو گئے بجھے ہوئے انگارے کی طرح اللہ تعالی بھی بڑی عجیب عجیب تمشیل دیتے ہیں بجھے ہوئے انگارے کی طرح پہلے انگارے کی طرح تھے انگارا دہکتا ہے شولے مارتا ہے اللہ صاحب پہلے بڑے دہک رہے تھے تو بھی اس کو بھی مار دو ان کو نکال دو پہلے دہک رہے تھے اور پھر جب میرا عذاب آیا تو ایسے ہو گئے جیسے انگارے پہ پانی ڈال دیا جاتا ہے مجھے ہوئے انگارے کی طرف یا حسرتن الباد صد افسوس ان بندوں پر حسرت الملائکہ الل قان یہ ملائکا کا مقولہ ہے وکیلا ان رسول سلاتا انسولسلاتا وہ جو تین پیغمبر تھے نا انہوں نے کہا ہائے افسوس بندوں پر نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر تھے اس کا مزاق اڑاتے الم یارو کما لکھنا اللہ نے فرمایا جو وہ سفارشی مانتے تھے شفا مانتے تھے یہ کرنیا بھرنیاں والے ہیں چھڑا کے لے جاتے ہیں ایک ہی چیخ آئی اور ہم نے تباہی کے گھاٹ اتارا اور ان کا کوئی سفارشی ان کو بچا نہیں سکا علم یعم کم الکنا قبل من القرون دلیل اکلیت پہلی متعلق تخویف کے کیا نہیں دیکھتے کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے من القرون امتیں سنگتیں جماعتیں ان ہم بے شک وہ الحم ان کی طرف لا یار لوٹ کے نہیں آتے یا ان کا کوئی سفارشی انہیں ہمارے عذاب سے چھڑا کے واپس نہ لا سکا ان کا کوئی سفارشی ہمارے عذاب سے چھڑا کے انہیں واپس نہ لا سکا بہ ان کل لما جمی لدئی نامو رو سب کے سب لدئی ہمارے سامنے محدر حاضر کیے جائیں گے سب نے ہمارے سامنے آنا ہے وآیت اللہم دلیل اقلی دوسری اور ایک نشانی ان کے لیے زمین ہے مردہ بنجر آئی نہ ہم نے اس کو زندہ کر دیا آخرج نا منابا ہم نے نکالا اس زمین میں سے منو یا یاکلون اس میں سے کھاتے یہ ان کے ہاتھوں کی کاریگری نہیں آملت کاریگری ان کے ہاتھوں نے یہ سب کچھ نہیں بنایا اور نہیں بنایا یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے کوئی نبی کوئی ولی کوئی جن کوئی فرشتہ وہ نہیں ہے پیدا کرنے والا آفا لا يشکرون. کیا وہ شکر نہیں کرتے اور مواہد نہیں بنتے سبحان اللہ اس دوسری دلیل کا تطمہ ہے پاک ہے شریکوں سے اور شفیع غالبوں سے وہ ذات جس نے پیدا کیا طرح طرح کی چیزوں کو جس نے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا تمام قسمیں پیدا کی مما کمبے تل ارض ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے ان چیزوں میں سے جن کو زمین اگاتی ہے کتنی چیزیں ان میں پیدا کر دی اس نے وامن انفو سم اور ان کے نفسوں کو بھی پیدا کیا یہ مطلب ہے جی خالہ کا خالہ کا کے ساتھ تعلق ہے جی اور ان کے نفسوں کو بھی پیدا کیا ومن مالا لا یا اور ایسی ایسی مخلوق کو پیدا کیا جس کو یہ جانتے بھی نہیں جنگلوں میں ہیں دریاؤں کی تہ میں ہیں پہاڑوں میں ہیں ایسی ایسی مخلوق پیدا کی ہے یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں وہ آیت الحمد تیسری للیم اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے نکھ من مینار ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو سلح کہتے ہیں بکری کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار لینا اس کو سلح کہتے ہیں عربی نسل کو النار ہم اتار لیتے ہیں اس رات سے دن کو فائدہ ہوں بس اسی وقت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں بس شمس و تجری اور سورج چلتا ہے لے مست لے مستقر الام مستقر لہ اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف ذالک تقدیر العزیز علیم یہ ٹھکانہ کیا ہے قیامت جن اس وقت تک چل رہا ہے یہ اندازہ ہے، غالب علم والے کا بل وال کا مرک در ناو مناظر اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہیں منزلیں پہلی کا چاند دوسری کا چودہ کا پندرویں کا حت کا آدھا یہاں تک کے ہو جاتا ہے کل ارجو القدیم مثل تہنی پرانی کے کھجور کی پرانی ٹہنی یعنی جب آخری تاریخیں ہوتی ہیں تو چاند پھر اس طرح ہو جاتا ہے لچم سو یم بگی لہا انکدرے کل کمر سورج کی مجال نہیں یم بگی لائق نہیں میں نے میں نے کیا مجال نہیں سورج کی مجال نہیں کہ وہ پا لے چاند کو پکڑ لے چاند کو نہیں ولائی لو اور رات کی مجال نہیں کے آگے بڑھ جائے دن سے یس بہن سارے, کے سارے اپنے اپنے فلق اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں گھیرا میں نہ کر لو جی فلک کا ہر ایک اپنے اپنے گھیرے میں تیر رہے ہیں وہ آیت چوتھی عقلی دلی اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے سوار کیا ذریتہم ان کی نسل کو مشہور بھری ہوئی کشتی میں کشتی نو مراد ہے حضرت نو کے وقت ہم نے ان کی نسل کو بچایا ورنہ تو ان کا بیج بھی نہ رہتا یہ جی ہماری مہربانی وہ خلق نہ لہوم ممس اور ہم نے پیدا کی ان کے لیے مسلی اس کشتی کی طرح وہ چیزیں یار جس پہ یہ چڑھتے ہیں اونٹ ہیں گھوڑے ہیں اب جہاز ہیں کاریں بسیں ہیں ان نشا اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں فلا سری خل فلاں سری تو کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچے اور نہ وہ چھڑائے جا سکے کون ہے چھڑانے والا ہمارے عذاب سے اللہ رحمت مگر ماض مہربانی ہماری طرف سے ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت مقرر تک ماں بینا آئی بھی کم شکوا چار دلائل اکلیہ کے بعد مشرقین پہ شکوہ ہے اور اس کا جواب معذوف ہے جی آ رضو اور جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے آگے ہیں پہلی امتوں کا عذاب و مخل فکم اور جو عذاب تمہارے پیچھے ہے آخرت کا عذاب لکن توم پہ رحم کیا جائے فا رضو تو کیا کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں وماتا نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ اس کے ساتھ اراد کرنے والے ہیں یہ ان کی پرانی عادت ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس چیز میں سے جو روزی دی ہے تم کو اللہ نے غریبوں مشکلوں پہ خرچ کیا اگر وہ بھائی تو کافر کہتے ہیں لدین آ ایمان والوں کو الم کیا ہم کھلائیں من لو یہ شاہ اللہ اگر چاہتا اللہ اطامہ ہوں تو اس کو خود کھلا دیتا جس کو اللہ نے نہیں دیا اس کو ہم دیں یعنی یہ مزاح بناتے ہیں انتم اے نصیت کرنے والو نہیں ہو تم مگر کھلی گمرائی میں ہو یعنی مسلمانوں سے کہتے ہیں یا اللہ کہہ رہے ہیں اوئے مشرق نہیں ہو تم مگر کھلی گمرائی میں ہو یہ یعنی کہہ کے تم ارتقاب کر رہے ہو شکوا کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچی ہوا ہو؟ نہیں انتظار کرتے مگر ایک چیخ کی نفخائے اولہ مراد ہے جو. پہلا جب پھونکا جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی تاخذ نئی انتظار کرتے مگر ایک چیخ جو ان کو پکڑ لے گی وہ ہم یقین سمون اور وہ دنیا کے جھگڑوں میں ملوث ہوں گے وہ بات چیت کر رہے ہوں گے یوں میں نہ کر آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے یعنی بات چیت کر رہے ہوں گے کہ کیا مت آ جائے گی فلاستیون توسیعت پھر وہ طاقت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کی ولا ع اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹنے کی اگر بہت سڑک گلی پہ کھڑے ہیں نا اور سور پھونک دیا گیا تو گھر کے اندر بھی نہیں آ سکیں گے ونوفے کا پھر سور اور پھونکا جائے گا سور میں نف ثانیہ مراد ہے دوسرا سور پھونکا گیا اور ساری دنیا زندہ ہو گئی اور پھون جائے گا سور میں بس اسی وقت وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف جم سے لوں تیز تیز دوڑتے ہوئے جائیں گے کھا لو یا بھائی کہیں گے ہائے ہماری خرابی ممباسانہ میں دینا کس نے ہمیں اٹھا دیا ہمارے آرام کی جگہ سے مرکز سونے کی جگہ نیم کی جگہ کچھ لوگوں نے اس آیت کو سامنے رکھ کے عذاب قبر کا انکار کیا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کوئی سوال جواب جزا سزا انکار کر گئے. کتابیں لکھی ہیں سن یخرج یخرجول من المیت و یخرج المیت من ہائی مولانا ظفر احمد عثمانی جن نے آثار و سنن لکھی رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی کے سب سے بڑے خلیفہ اور بہت اونچے آدمی عالم تھے میں نے ان کے بیٹے کو پنڈی میں ایک دکان پہ بیٹھے ہوئے دیکھا وہ میرے دوست تھے اور تعارف ہوا منکر حدیث باپ دیکھو کتنا اونچا ہے اور بیٹا منکر حدیث اس نے کتاب لکھی عذاب قبر کوئی نہیں اور یہ آیت پیش کی ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری نیند کی جگہ سے تو قیامت میں جو لوگ اٹھیں گے تو ان کو ایسے محسوس ہوگا کہ ہم تو سوئے ہوئے تھے تو اس سونے سے ہمیں کس نے اٹھا دیا تو اگر عذاب ثواب ہوتا تو مرکز کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہمیں سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا علماء اہل سنت نے جواب دیا کہ قیامت کی ہال ناکی اور دہشت وہ دیکھیں گے نا تو قبر کے عذاب کو بھول جائیں گے وہ تو شہ کوئی نہ عذاب آزاد پہ ہوں تک رہا اس لیے کہیں گے ممبا سنا میں مم مرکز سمجھ آئی یا نہیں ہے قیامت کی ہونا دہشت واشد اس کو دیکھ کے نا عذاب قبر کیسا نظر آئے گا جیسے سوئے ہوئے تھے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ یہ میرے پاؤں پہ چیمٹی کاٹے کیڑی چیمٹی کاٹے میرے پاؤں پہ اور ادھر ایک آدمی ایک لمحے بعد مجھے چاقو مار دے تو وہ چیمٹی کا کاٹنا چاقو کے لگنے کے مقابلے میں کیا نظر آئے گا تو قیامت کی جو باشت ناکی اور نا ہوگی اس کو دیکھ کے انہیں قبر کا عذاب یوں نظر آئے گا کہ ہم سوئے ہوئے تھے ہاضا ماواد الرحمن یہ ہے پھر جب دیکھیں گے ساری دنیا کہیں گے کہ یہ ہے جو رحمان نے ویدا کیا تھا اور سچ کہا تھا رسولوں نے امکانت اللہ سید انواعدہ نہیں ہوگی مگر وہ ایک ہی چیخ ہوگی نفق احسانیہ پس اسی وقت سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے بس آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی نفس پہ کچھ اور نہیں تم کو بدلا دیا جائے گا مگر جو تھے تم عمل کرتے کس طرح بدلہ دیں گے انا بل جنہ بشارت بے شک جنتی آج فی اپنے مشاغل میں مگن ہوں گے لطف اندوز ہوں گے ہم با ازواج ہوں وہ اور ان کی بیویاں ہوں گی علل تختوں پر متقون ٹیک لگائے ہوئے گے فی فاق ان کو ملے گا جنت میں پھل اور ان کو ملے گا جو وہ چاہیں گے سلام ان کو رب رحیم ان کو رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا میں نے بہت محاورہ میں نہ کر دیا جی. قولن کہا جائے گا انہیں رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا بمتاز یوما مجرمون اہل جنت کے مقابلے میں اہل جہنم کا ذکر الگ ہو جاؤ آج اے مجرمو مواہدین سے علم احاد لیکم علم اکل لکم کیا میں نے تمہیں دنیا میں نہیں کہہ دیا تھا کتابوں کے ذریعے اور نبیوں کے ذریعے یا بنی آدم اے آدم اے کی اولاد شیطان کی عبادت مت کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرو ہاد مستقیل یہ ہے رستہ سیدھا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں اور آج تم میری عبادت نہ کر کے خالص جہاں کھڑے ہو ملکت ازلن کثیرہ تحقیق شیطان نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو ازلہ گمراہ کر دیا تھا کنوتا کے تاکلو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے حاضی جہنم یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا اس لوا اس میں داخل ہو جاؤ آج بیما کل تم تک فرون بسب اس بات کے کہ تم نے کفر کیا تھا آج ہم مور لگا دیں گے ان کے منہ پر کب جب وہ اپنے جرموں سے انکار کریں گے آج ہم مور لگا دیں گے ان کے منہوں پر اور بات اور باتیں کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گوائیاں دیں گے ان کے پاؤں دما کالو یکشبول جو کچھ وہ کماتے تھے کرتے تھے زبان بتائے گی ہاتھ بتائیں گے پاؤں بتائیں گے ولو نشا تخویق دنیا بیا اور اگر ہم چاہیں ہم مٹا دیں ان کی آنکھیں جس طرح دل کی آنکھیں ہم نے ختم کر دیے مور لگا کے اگر ہم چاہیں تو ان کی زہری آنکھیں بھی ہم مٹا دیں پھر آگے بڑھے رستے کی طرف سے رو پھر کہاں سے دیکھیں ولو نشاؤ ہم اور اگر ہم چاہیں تو اللہ مکان اتہم ان کی, کی جگہوں پر جس جگہ پہ کھڑے ہیں ہم صورتیں ان کی بگاڑ کے رکھ دیں مزین پھر وہ نہ طاقت رکھیں آگے بڑھنے کی بلا یز اردو پیچھے لوٹنے کی ومن وم مر ہو نک اور جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں ننک کے سوفل اے اینڈ نرودو اللہ اول اخلق نرودو اللہ اول الخل جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم کمزور کر دیتے ہیں فی الخل کتی قوتوں میں اور لمبی عمر پائی ستر پچہتر اسی نبے تو پہلے بچپن کا زمانے کی طرح ہو گیا طاقتیں ختم ہو گئیں دانت گر گئے سننا ختم ہو گیا نظر ختم ہو گئی یہ مت ج اتنی عمر دی تھی پھر بھی تم نے نہیں سمجھا شیعوں نے کہا کہ علی کا نام قرآن میں اور علی کو ماننا ضروری جہاں جہاں علی ین آیا عل علی آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہاں سے حضرت علی مراد ہے حضرت نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کسی زمانے میں میاں والی میں موچ کے اندر ایک سکول میں پڑھاتے تھے تو یہ ان کے چچا جو تھے انہوں نے پھر لکھا بے میں اس واسطے پڑھایا تھی اسکول چھوڑا دے نک صاف کر چل چھوڑ کسی مدرسے میں آ تو استاد پھر مدرسے میں آ چکے استاد کہتے ہیں جب میں موچ میں پڑھاتا تھا نا تو وہاں کچھ شیعہ ٹیچر تھے سنی بھی تھے شیعہ تھے تو شیعہ بیٹھتے نا اکٹھے تو شیعہ ٹیچر کہتے ابو بکر نے یہ غلطی کی ہے حضرت عمر نے یہ غلطی کی عثمان نے یہ غلطی کی ہے معاویہ نے یہ غلطی کی ہے وہ گنواتے اور پھر کہتے حضرت علی کی کوئی غلطی ہے تو بتاؤ تو وہ ٹیچر جو سنی تھے وہ یہ سنتے بڑے پریشان ہوتے اور انہوں نے ایک دن استادوں سے کہا کہ آپ عالم ہیں سن بڑا تنگ کر لیا سیاح نے بھائی صاحبہ کی یہ غلطی ہے یہ علی کی کو غلطی ہو تو بتاؤ استاد کہتے ہیں پتنی میرے ذہن میں کیا جنون آیا میں نے سائیکل لیا موش سے میں پودیاں چلا خان کا خان کا کنیا میں بہت بڑا کتب خانہ ہے پرانا تو میں نے اجازت طلب کی کہ مجھے کچھ کتابیں چاہیے اور کتب خانہ چاہیے میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں میں کتب خالی بھی گیا کتابیں میں دیکھنے لگ گیا حضرت علی دیاں غلطیاں کرنی تو میں نے کوئی تیرہ غلطیاں لکھا مختلف کتاب ایک وہاں بزرگ تھے میں آتے رہتے تھے تو ایک دن آئے تو مجھے کہتے ہیں صاحب یہ آپ ایک دو دن سے سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے آپ کو کیا کر رہے ہیں تو میں نے کہا حضرت علی کی غلطیاں اکٹھی کر رہا ہوں تو اس نے کھڑے کھڑے ایک جملہ کہا مول صاحب خطائے بزرگاں گرست ختاش بزرگوں کی غلطیاں پکڑنا ہی غلطی ہی ہے استاد کہتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کاغذ تھا اسے میں نے پرزے پورزے اور اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ میں کون ہوتا ہوں میری کیا حیثیت ہے کہ میں علیز اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی غلطیاں کی تو یہ شیئیں کبھی کبھی اس طرح کی دلیلیں قرآن میں علی کا نام حضرت نیلوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کسی جگہ پہ انہوں نے کہا بے حضرت علی کو ماننا ضروری ہے اور ان کا ذکر قرآن میں تو ایک سنیوں کے مولوی تھے انہوں نے جواب میں یہ ایس پڑھی انہوں نے کہا منع ہو نت کس ہو عمر نوی مانو تے نکیاں شکیاں نوئی مان انہوں نے کہا یہ دلیل ہے حضرت عمر کے ماننے کی من و امر ہو نک کے سو عمر نو بھی مان کہ نکیا نو بھی مان و ماں المنا شیرا صداقت رسول اور ایک شبے کا جواب ہے شبہ کیا ہے یہ شاعر ہے اور یہ قرآن شعر و شاعری ہے اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر و ماں یمبی لہ اور یہ شعر کہنا اس کو لائق بھی نہیں ہے ہم نے نبی کو شیر کہنا نہیں سکھایا جس جگہ پہ ہم نفی علم غیب کے دلائل پیش کرتے ہیں انبیاء سے اولیاء سے ولا علام لا لمن سماوات ورد ولاکم تو عالم الغیب تو وہاں بریلوی کہتے ہیں اتائی کی نفی نہیں ہے ذاتی کی نفی ہے یہ ان کا ایک اعتراض ہے جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں بھائی سنن دی نفی نہیں سنان دی نفی ہے تو وہ کہتے ہیں ذاتی کی نفی ہو رہی ہے میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا اتائی کی نفی نہیں ہے یہ آیت لکھ لیجیے اس میں اتائی کی نفی ہو رہی ہے ہم نے شیر سکھانا اپنے نبی کو شیر بولنا سکھایا ہی نہیں یہ نبی پاک سے اتائی علم کی نفی ہو رہی ہے ہم نے شیر کا علم نہیں دیا اپنے نبی کو اس وقت تحقیق میں میں لکھوا نہیں سکا تھا وقت تھوڑا تھا اور ایک آیت اور بھی ہے جس میں عطائی کی نفی ہے وہ کئی جگہوں پہ آپ پڑھیں گے سورت نسا میں بھی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں منہم من ہوں من کس نہ لئی لم نقصص من ہوں لم میں سے کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے وہ بھی اتا کی نفی ہے مولنا مولوی احمد رضا خان بریلوی یہاں کہتے ہیں ملکا ہم نے شیر کا ملکا نہیں دیا شیر نہیں ملکا میں نے کہا کان ادھر سے پکڑو یا کان ادھر سے پکڑو ملکے کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کہ ہم نے شیر کہنے کا ملکہ اپنے نبی کو نہیں دیا تیری کلوٹی تو, تو جو کلی علم کا ہم نے شیر کہنے کا ملکہ اپنے نبی کو نہیں دیا ان اللہ ذکروں نہیں ہے وہ قرآن مگر نفیحت ہے اور روشن کتاب ہے لے جن امن کا تاکہ وہ ڈرائے تاکہ خبردار کرے اس آدمی کو جو زندہ ہے مومن، اور ہجت پوری کر دے کافروں پر اولم یار خلق نہ لہو دلی لکلی پانچویں کیا وہ نہیں دیکھتے ہم نے پیدا کیے ان کے لیے مما عامل ای دینا اس مخلوق سے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی کیا پیدا کیے انامن چوپائے وہ نہیں دیکھتے بہم لہا مالک اب وہ ان کے مالک بنے پھرتے ہیں یہ گائے میری ہے اور یہ میری ہے اور یہ گھوڑا میرا ہے تو یہ بنانے والے تو ہم ہیں بزل اور ہم نے تابع کر دیا ان جانوروں کو ان کے لیے ذل آجد کر دیا ایک بھی اگر اڑ جائے نا میں میںڑے نہیں لگنا دینا دودھ واسطے سارا شہر اکٹھا ہو کے دو کے دیکھا لیکن کیسا حاضر کیا ایک بچہ اس کی نکیل پکڑ کے چلا رہا ہے ہم رکوب ان میں سے کچھ ان کی سواری ہے اور کچھ کا وہ گوشت کھاتے ہیں بلاؤ منافے اور ان کے لیے اس میں بڑے نفع و مشہور پینے کے گھاٹ ہیں دودھ ہے، لسی ہے گھی ہے مکھن ہے پینے کی آپ فلا یشکر کیا وہ شکر نہیں کرتے بتخم شکوا متعلق دلیل اکنی اور انہوں نے بنا لی اللہ کے سوا مابود لال سرون شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی معبود بنا دیں کہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے ہماری مدد کریں گے لا وہ نئی طاقت رکھتے ان کی مدد کرنے کی وہ اور وہ معبود لہم لشرقین اور وہ معبود ان مشرقین کے لیے جن دون لشکر ہیں محدر حاضر کیا ہوا قیامت کے دن ہم بھی اور بھی حاضر کر لیں گے اور وہاں سارے سوال و جواب ہوں گے ان کے بکوا سات ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں وقت پہ ہم ضرور ان کو سزا دیں گے اول ہمر انسانوں کیا نہیں دیکھتا انسان ہم نے پیدا کیا اس کو ایک گندے پانی کے قطرے سے ہمارے لیے مثالیں خل اور بھول گیا اپنی پیدائش کو کیا مثالیں بیان کرتا ہے میں یو نظام کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو امی اس حالت میں کہ وہ گسیدہ ہو گئی ہوں گی کون زندہ کرے گا اپنی پیدائش نہیں دیکھتا کہ گندے پانی کے قطرے سے تین اندھیروں کے اندر اگر میں نے اسے بنا لیا ہے تو میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا گول اللہ زی کہہ دے جواب شکوا کہہ دے میرے پیغمبر زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہی جس نے بنایا تھا ان کو پہلی مرتبہ باہو بے پل علیم وہ اپنی ہر مخلوق کو جانتا ہے جس کا ذرہ جہاں جہاں پہنچا تو وہ عالم الغیب ہے اور وہ قیامت کے دن اکٹھا کر لے گا حضرت نیلوی صاحب نے یہاں ایک معنی کیا ولم کہیں دیکھا ہوگا انہوں نے تب ہی کیا واہو بکل خَلْقٍ علیم وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے وہ ہر طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے جَعَلَكُمْ جا جس نے بنائے وہی کادر مطلق جس نے بنایا تمہار جس نے بنایا تمہار لیے مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ سبد رخ سے آگ فائزہ تم من ہو تو دون اب تم اس سے آگ سلگاتے ہو جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی وہی زندہ کرے گا کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کی آسمانوں اور زمینوں کو قادر اس بات پہ کہ وہ پیدا کرے مسلح ان کی مسل یعنی چھوٹی سی مخلوق آسمان و زمین اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر لیا تو یہ چھوٹے سے لوگ ان کو نہیں پیدا کر سکتا کیوں نہیں یہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے اس کو ہو جا وہ ہو جاتی ہے, فَسُبْحَانَ اللَّذِي ہے, پس پاک ہے اللہ شریکوں سے نائبوں سے شفا سے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی اختیارات سارے اختیارات اس کے پاس ہیں اس نے اپنا کوئی اختیار کسی کے حوالے نہیں کیا کل شعین ملکوت تو کل شعین جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی بھائی لئی اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وہاں بھی کارساز اور مالک وہی ہوگا سورج رب سورت صافات باسورت یاسین سورت یاسین میں کہا گیا ہم نے مشرقین کو ہلاک کیا تو ان کے شفا نے ان کو نہ بچایا ہم نے مشرقین کو ہلاک کیا تو ان کے شفا نے ان کو نہ بچایا اب صورت خفات میں ترقی کر کے کہا جائے گا بچانا تو دور کی بات ہے بچانا تو دور کی بات ہے وہ تو خود ہمارے سامنے آج کر رہے ہیں وہ تو خود ہمارے سامنے آج کر رہے ہیں شفیع غالب کس طرح بن سکتے ہیں ہاں جی مختصر سے لفظوں میں جو مضمون صافات کا ذہن میں رکھنا ہے وہ کیا ہے جی کہ جن کو شفیع غالب سمجھ کے پکار رہے ہیں وہ خود ہمارے آگے آئزیاں کرتے ہیں جو خود ہمارے سامنے آئزیاں کرنے والے ہوں وہ شفیع غالب نہیں بن سکتے اس کا تعلق بھی کس سے ہوا سبا سے اس لیے کہ سبا کا مضمون تھا نفی شفاعت غالے خلاصہ ابتداء میں فرشتوں کا اور جنات کا تذکرہ بطور آئے گی ابتدا میں فرشتوں اور جنات کا تذکرہ اس کے بعد تخویفات شکواجات بشارات پھر سات انبیاء کا ذکر کہ انہوں نے مسائل میں اللہ کے سامنے آئزیاں کی آخر میں سورت کا خلاصہ سمجھ گئی جی یاسین کا مرکزی مضمون یہ تھا کہ ہم نے مشرقین کو پکڑا تو ان کے شفا نے ان کو نہ چھڑایا شفیع غالب کہاں ہیں؟ صافات میں ترقی کر کے کہا جائے گا چھڑانا تو بجائے خود دو. وہ خود ہمارے سامنے آجمیاں کرتے ہیں زاریاں کرتے ہیں اور جو ہمارے سامنے آجریاں اور زاریاں کرنے والے ہیں وہ شفیع غالب وہ نہیں بن سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم صفن قسم ہے ان فرشتوں کی جو سفے باندھ کے کھڑے ہونے والے ہیں عبادت کے لیے ملائکہ کا حال ملائکا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹنے والے ہیں شیطانوں کو کہ وہ آسمان کے قریب نہ آئیں متالیات ذکرات اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو پڑھنے والے ہیں ذکر کو فرمان الہی کو پڑھنے والے ذکر الہی کرنے والے تسبیح و تقدیس کرنے والے انہ کم لواحد جواب قسم سفے باندھ کے آجزی کے طور پہ قطاروں میں غلاموں کی طرح کھڑے ہونے والے فرشتے گواہ ہیں اور جن کو ہم نے ڈپٹیاں سونپی ہیں شیطانوں کو بھگانے کے لیے وہ فرشتے گواہ ہیں اور جو صبح و شام ہماری تقدیس تشریح ذکر کرتے رہتے ہیں وہ فرشتے اس بات پہ گواہ ہیں کہ تمہارا معبود البتہ ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی بھی پکار کے لائق نہیں ہے رب ہے آسمان اور زمین کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے رب ہے مشارق کا مشارق کا وہی ہے تو پھر مغارب کا بھی وہی ہے انا زین سما حالات بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو بے زینت ستاروں کی رونق سے منکل شیتان اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہر شیتان سرکش سے لاسون کان لگا کے نہیں سن سکتے عالم آلا بالا کی باتوں کو منکل جانب ان پہ پتھراؤ کیا جاتا ہے منکل جانب ہر طرف سے دہورن ان کو بگانے کے لیے ولہ ان واسف اور ان کے لیے سزا ہے عذاب ہے ہمیشہ کا یہ جنات شفیع غالب بن سکتے ہیں جو آسمان کی طرف چڑھنا چاہے تو چڑھنے کوئی نہ دے اور جنہیں ہر طرف سے پتھرو کا سامنا کرنا پڑے علام خاتے فل خط مگر جو شیطان کچھ جھپٹ لیتا ہے چوری چھپے چھپٹ لیتا ہے نہیں چھپٹ لینا چاہتا ہے مگر جو شیطان چھپٹ لینا چاہتا ہے چوری سے تو اتباؤ شہاد تو پیچھے لگتا ہے اس کے شولہ تیز تو یہ شفیع غالب کیسے بن سکتے ہیں فس تختہ شکوا ہما پس پوچھ ان سے احمد شد و خلقن کیا وہ ہیں زیادہ سخت پیدائش میں امن خلکنا یا وہ چیزیں جن کو ہم نے پیدا کیا فرشتے ہیں آسمان ہیں زمین ہے پہار ہیں وہ زیادہ سخت ہیں یہ جی زیادہ سخت ہیں ان ناخلک ناؤن لازب ہم نے ان کو پیدا کیا ہے گارے سے لازب لیسدار ان کی کیا ہے بل اجیب تھا بلکہ میرا پیغمبر تو تعجب کرتا ہے کس پر دلائل کے حسن پر کس پر ان کی تکذیب پر کس پر قدرت کے کرشموں پر توجب کرتے ویس کا رول اور یہ مسخریاں کرتے تھے وائی رازو اور ان کی عادت یہی ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نہیں سوچتے اور جب دیکھتے ہیں کسی نشانی کو تو پھر مسکریاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں شکوا انہ سے مبین نہیں ہے یہ مگر جادو ہے کلم کل ایزا متنا و کنہ ترابن کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں آئی نالا تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا ہمارے باپ دادے پہلے بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے کل جواب شکوا ہاں نام وان تم داخرون اور تم زلیل ہوو گے نمایہ زجرت الواحدہ بس بے شک وہ قیامت ایک چیخ ہے اسی وقت وہ دیکھنے لگیں گے ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے یا اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھ لیں گے اور کہیں گے یا بھائی جنا ہائے ہماری کمبختی ہاذا یوم الدین جی ہے دن قیامت کا ہاضا یوم الفسٹ اوپر سے فرشتوں کی آواز آئے گی یہ ہے فیصلے کا دن جس کی تم تکلیف کرتے تھے او شرزی نظلم للملائکہ فرشتوں سے کہا جائے گا جمع کرو سب مشرقوں کو ازوا جن اور ان کے ساتھیوں کو بھی وماکانو یابود اور جن جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی مراد وہ معبود ہیں جو اپنی عبادت پہ خوش ہوتے تھے برے پیر گندے پیر یا اسناب مت ان کے جن کی وہ عبادت کر اللہ کے سوا فہد فہدون ان کو لے جاؤ علاثرات ذہین جہنم کے راستے پر مین سڑک پہ چار دو سرب سیدھی جہنم کی طرف جا رہی ہے فرشتوں نے چڑھا دیا جانے لگے اللہ نے پیچھے فرمایا کفوم روکو ان کو ان مستولون ان سے باز پرس کی جائے گی ٹھہر جاؤ اللہ فرمائیں گے مالحم کیا ہو گیا تمہیں لا تنا ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو بلکہ وہ آج مستسلمون سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اے بڑے صوفی بن کے سر جھکائے ہوئے اکبل آباد اور متوجہ ہوگا ایک ان کا دوسرے کی طرف یہ تسالون سوال و جواب کرنا شروع کریں گے پیرو مرید کالو مرید کہیں گے انکم کنتم تاتوننا تمتا الیمین بے شک تم تھے ہمارے پاس آتے ان الیمین کت سے کناریا اردو میں کہتے ہیں کرو فر اے مینل کو ارد گرد مرید ہیں اور جناب گھوڑے ہیں اور کاریں ہیں اور پگڑیاں ہیں اور جبے ہیں اور کبے ہیں اور لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں اور مراقبے میں پڑ تم بڑے قوت سے آتے تھے اور کرتبی نے لکھا الیمین یمین بمینا ادین تم ہمارے پاس آتے تھے دین کے حوالے سے مذہب کے حوالے سے تم نے ہمیں گمراہ کر دیا کالو پیر کہیں گے بلم تومنی بلکہ تم خود بے ایمان تھے تم مومن نہیں تھے نہیں تھا ہماری لیے تم پر کوئی غلبہ بل کم تم خود حق سے نکلنے والے تھے ثابت ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی کیا کون سی بات انا لذائے یہ بات بے شک ہم سب چکھنے والے ہیں عذاب کو بھاگوئی نا کم پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا انت ہے جی اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے ہم نے تم کو گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے پس بے شک وہ اس دن عذاب میں مشترکون حصے دار ہوں گے پیر بھی گندے پیر بھی اور یہ مرید بھی ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں جی ان کا ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ کیا جرم ہے ان کا فرمایا پہلا جرم ان کا یہ ہے انکان جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا تک بر تو سرکشی کرتے تھے اور ان کا دوسرا جرم یہ ہے کہتے تھے آئنا لا کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر مجنون کے کہنے پر ایک توحید کا انکار ایک میرے نبی کو شاعر اور مجنون کہنا بالحق جواب شکوا کالو ذاکیر شکوا ہے بلکہ وہ پیغمبر لے آیا سچی بات اور اس نے تصدیق کی تھی رسولوں کی ان کم نظائ علیم بے شک تم چکھنے والے ہو عذاب علیم تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جو تھے تم عمل کرتے اللہ عباد اللہ المخلصین لیکن اللہ کے بندے مخلص مخلص خالص استثناء کے سنامنق جی اللہ ان کو عذاب سے بچا لے گا مگر اللہ کے بندے مخلص شرک سے پاک دل والے وہی لوگ ہیں ان کے لیے ہوگا رزق معلوم یعنی جس کی کیفیت معلوم ہے فوا ہو میوے بہم مکرمون ان کی وہاں عزت کی جائے گی فی جنات النعیم نعمت کے باغوں میں اللہ سور پلنگوں پر متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بے کاسلم پھرائے جائیں گے ان پر پیالے ممتری ہوئی شراب کے بائی جس کا رنگ سفید ہوگا لذت لذت الار اور پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی لا فیہ غولن اس میں کوئی السمی تکلیف نہیں ہوگی کہتے ہیں کہ شراب پینے سے سر میں درد ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ قوت والی چیز ہے بلڈ کو ہائی کرتی ہو تو وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کوئی خمار نہیں ہوگا رول میں نہ خمار بلا ہوں انہا اور نہ وہ اس کے پینے سے مدہوش ہوں گے وائند کا سرات اتر اور ان کے پاس ہوں گی بیویاں نیتی نگاہوں والیاں بینن موٹی آنکھوں والیاں جنت کی بوروں کی بھی شفت یہی گنی گئی کہ ان کی نگاہیں نیتی ہوں کا ان بعض گویا کہ وہ انڈے ہیں مکھنون پردے میں چھپائے ہوئے فاقبل عباد عباد پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے ایک جنتی ان میں سے کہے گا بے شک میرا دنیا میں ایک دوست ہوتا تھا یقولو وہ مجھے کہا کرتا تھا تو بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے بھائی مجھے تنگ کیا کرتا تھا اتنا کیا جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم کو جزا دی جائے گی اس جنتی کی بات سن کے اللہ کہیں گے، کیا تم اس کو جھانکنا چاہتے ہو جھانک کر دیکھو گے اس کو فتلا. پھر وہ جنتی اس کو جھانک کے دیکھے گا بس دیکھے گا اس کو جہنم کے بیچ میں کالا تو جنتی کہے گا اللہ کی کسم ان کی مجھے بھی ہلاک کر دیتا اگر مجھ پر رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی ہوتا ان لوگوں میں جو عذاب پہ حاضر کیے گئے ہیں افما نہ اب ہم کو کبھی نہیں مرنا مگر وہ پہلی موت جو ایک دفعہ مر چکے مانو موزبین اور ہم آزاد بھی اب نہیں دیے جائیں گے ان نہ لہو الفظ العظیم بے شک یہ ہے کامیابی بڑی کہ بندہ جنت کا وارث بن جائے لے مسل ہاضا ایسی کامیابی کے لیے پھل یا عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو کیا یہ بہتر ہے نوزلن الح مہمانی جنت ہم شجرت القو یا کا درخت بہتر ہے فطرت جس درخت کو ہم نے آزمائش بنایا مشرقوں ظالموں کے لیے انہا شجرت الشک ایک درخت ہے جو نکلتا ہے فری اشر ذہیم جہنم کے وقت میں تلوہ اس کے خوشے ہوشے کانتی کے ہیں شیطانوں کے یعنی کری المنظر یہ شیطانوں کا چیرا رنگ روپ ہمارے ذہن میں نا کہ بڑا گھنونا ہوگا تو کری المنظر ایسے پتے ہوں گے تو یہ ہم نے درخت بنایا ظالموں کے لیے آزمائش وہ کہتے تھے واہ بھائی با. باتیں سنو بھائی اس کی جہنم ہوگی آگ ہوگی پتھر جل جائیں گے اور اس میں ایک درخت ہوگا بھلا جہنم میں بھی درخت ہو سکتا ہے یہ ہے آگ میش بنانا منہ پھر ان کو ضرور کھانا ہوگا اس میں سے پما لمین ہل پھر ان کو بھرنا ہوگا اس سے پیٹ سم الم علیہ لو حمی پھر بے شک ان کے لیے ہوگا لو بند ملا پانی من گرب سم پھر بے شک ان کو لوٹ کے جانا ہے جہنم کی طرف یہ جانوروں کو جن لوگوں کے جانور زیادہ ہوتے ہیں بیس بیس پندرہ پندرہ تو پانی پلانے کی ایک جگہ بنائی ہوتی ہے انہوں نے تو وہ نوکر ان کے جانوروں کو کھول کے لاتے ہیں وہ جو جگہ ہوتی ہے وہاں کے پانی پلاتے ہیں پانی پلا کے پھر اپنی جگہ پہ باندھ دیتے ہیں تو جہنمیوں کو پانی پلانے کی بھی ایک جگہ ہوگی وہاں لایا جائے گا اور پانی پلایا جائے گا سما ان مرضی اوم الہین پھر انہیں جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا انفو آزاد کیوں دیا جائے گا اس کی وجہ دھیان انہیں بے شک انہوں نے پایا اپنے باپ دادا کو گمراہ فهم تحقیق سے سے تحقیق ہم نے بھیجے تھے ان میں ڈرانے والے بس دیکھ کس طرح ہوا انجام ڈرائے کا اللہ عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے جو مخلص اور خالص بندے تھے ان کو اس عذاب سے بچا لیا گیا بلاکد نادانا نو ساتھ کس سے آنے امبیا کے حالات پہلا حضرت نوح کا تحقیق ہمیں پکارا تھا نوح نے شفیع غالب کیسے بن سکتے وہ تو ہمارے سامنے آجیاں کر رہے ہیں پلاں مل مجیب ان ہم خوب ہیں جواب دینے والے ہم نے نجات دی تھی اس کو اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے اور ہم نے بنایا اس کی ضروریات کو باقی رہنے والا اور ہم نے چھوڑا اس کا ذکر خیر پچھلوں میں پیچھے آنے والے ان کا تذکرہ اچھائی سے کر رہے ہیں سلامتی ہے نو پر جہان کے لوگوں میں کہ اللہ نے بدلا دیتے ہیں محسنین کو انہومن سما اغرق و انا منشیاتی ابراہیم دوسرا قصہ ابراہیم کا اذ جا رب بے شک منشیاتی ہی نو کی جماعت سے دینی نو کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھے جب آیا ابراہیم اپنے رب کے پاس ایک ستھرا دل لے کے جب کہا اپنے باپ کو اور قوم کو ماضا تاب دون کس کی عبادت کرتے ہوئے ترین مینا اس طرح کریں گے نا جی بالکل صاف مینا ہو جائے گا توری دونا آلحت اسکن بالکل صحیح مہینہ ہو جائے گا اسکن کیا تم چاہتے ہو کئی اللہ کیا تم چاہتے ہو کئی مابو اللہ کے سوا اسکن جھوٹے گھڑے ہوئے ہما زنو کم العالمین تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے متعلق کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا حضرت سندھوجو فن پھر ایک نظر ڈالی ابراہیم نے ستاروں میں جب قوم آئی کہ میلے پہ چلنا ہے آؤ وہ حضرت ابراہیم کو اپنی قوت دکھانا چاہتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے ایک نگاہ ڈالی ستاروں پہ ستاروں کی کتاب میں کتاب ورنہ رات کا تو وقت ہی نہیں تھا ستاروں کی کتاب میں ایک نظر ڈالی اور فرمایا انی سکیم میں بیمار ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی ایک بیماری ہوتی ہے قلبی قلبی کل النفس یہاں سے مراد ہے سکیم النفس جسم کی بیماری نہیں قلبی بیماری اگر اونچے درجے کا کوئی موائد ہو فنافت توحید اور اس کے سامنے کوئی آدمی قبر پوجے سیدا کرے غیر اللہ کی نیاز دے تو دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے پریشان ہوتا ہے بندہ یہ ہے وہ بیماری یا میں بیمار ہونے والا ہوں سقیم تو مستقبل میں بندہ ابراہیم ان کے معبودوں پر اور کہا اللہ تاکلون کھاتے کیوں نہیں مالکم تکون ہو مالکم لو تن میرے ناراض ہو بولتے نہیں ہو کیا ہو گیا تم کو بولتے نہیں ہو فراغر کیا گھسا ان پر حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم عبادت کرتے ہو جس کو خود تلاشتی ہو خالہ کا کم حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا وہ ماتون اور جو کچھ تم بناتے ہو مطلب اللہ نے پیدا کی مٹی کے بناتے ہو تو مٹی اللہ نے پیدا کی، پتھر کے بناتے ہو تو پتھر اللہ نے پیدا کی یہ مطلب ہے。اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو کالو بنو لہو بنیا بناؤ اس کے لیے ایک چار دیواری پال پو پھر جہیں اس کو ڈال دو آگ میں ارادو بھی کئی پھر انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم کے ساتھ مکر کا بس ہم نے کر دیا ان کو الاسفلین نیچا زلیل کر کے ہم نے ان کو رکھا نبی پاک نے مختلف صورتوں کے متعلق کچھ باتیں